کی کوئی گنجائش ہی نہیں یہ لوگ شروع سے پہلے جو لوگ پڑھتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جی دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا اگر ہم ریڈ ڈاٹ چھوڑ دیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کون کس مزاج کا ہے تو بہرحال کچھ چیزیں زبردستی کروائی جاتی ہیں اور کچھ ہو جاتی ہیں تو چلیے بہت ہی پیارا پارا ہے ایک چھوٹی سی بات ابھی شروع میں کر کے تو پھر شروع کرتی ہوں اگر آج سے ہی ہم اس پہ کام کریں ہم لوگوں نے صورت ابراہیم میں ایکت پڑی تھی کہ ربکم لائن شکرتم اور جب تمہارے رب نے پکارا کہ تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمت بڑھ جائے گی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس دورہ قرآن کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے پھر وہ دعا کریں کہ وہ شکر ادا کریں ٹھیک ہے تو نعمت کا شکر ادا کرنے کا نتیجہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے اس آئت میں کے لازی آن لائن سے کل مجھے ریکویسٹ آئی تھی انہوں نے اس نعمت کو بڑھانے کی نیت کی ہے آپ لوگوں سے بھی اجازت لینا چاہتی ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ شاء ایک ایک پارہ ایک ایک پوری نشست میں کرنا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وقت تھوڑا سا بڑھا لیں بجائے اس کے کہ ہمیں بعد میں یہ فیلنگ آئے کہ ہم نے اوپر ٹائم لے لیا تو ان کا تو خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ بڑھایا جا سکتا ہے جیسے یہاں کے ون او تک چل سکتے ہیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ بھی اس نعمت کو بڑھانا چاہتے ہیں کتنے لوگ ہیں گڈ ماشاء باقی اگر کسی کا پرابلم ہے تو پھر اس کے لیے اور میں کوشش کروں گی اگر اس سے پہلے ختم ہو جائے تو لیکن اس سے اوپر تو آف کورس نہیں ہوگا لیکن بہتر ہے کیونکہ ابھی بھی دیکھیں میری گھڑی پہ نظر ہے سکس منٹ اوپر ہے آپ کی گھڑی کے مطابق ٹین منٹ اوپر ہے آپ کی گھڑی فور منٹ آ گیا یہ اس کو آپ میں نے کئی دن سے کہا تھا ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ تو ٹھیک ہے بس پھر اللہ نے چاہا تو ہم اسی طرح کریں گے دل جلدی کرنے کتنے لوگ ہیں جو نائن تھرٹی کرنا چاہتے ہیں شروع میرا حال ہے پھر جو لوگ سوتے ہیں بیچارے ان کو مشکل نہ ہونا ہاں جی جو چل رہا ہے اسی کو چلنے دیں ویسے بھی تو آپ کو کئی دفعہ 15 ففٹین منٹ اوپر ہو جاتے ہیں نا باتوں میں بھی بعد میں کویشچن آنسر سیشن تو ہمارا ویسے ہی ہوتا ہے آن کا تو چلیے پھر شروع کر دیں کیونکہ نہیں تو میرا ریکارڈنگ سسٹم بتا دیتا ہے کہ ہم نے کتنے منٹ لیٹ شروع کی تھی کلاس تو پھر مجھے وہ اپنی ریکارڈنگ پوری کرنے کے لیے اوپر جانا ہی پڑتا ہے آپ باتیں کرتے رہیں تو اچھی بات ہے ہم تھوڑا سا اور اوپر چلے گے بس میں یہ اکسپیکٹ کروں گی کہ جو لوگ آ رہے ہیں بیچ کی ایک دفعہ دیکھ لیں کوئی سیٹ خالی تو نہیں ہے یہ کن کی سیٹ ہے آپ کے ساتھ کس کی ہے آپ کے ساتھ کس کی سیٹ ہے اس کو پیچھے کر دیں پلیز اور آپ لوگ سب ایک ایک چکر لگائیں ذرا سائمہ آپ روم کا اور اس کے بعد بس ہم شروع کر رہے ہیں نحمد ہو ون وسلی رسول کریم ام موادو فاؤصب اللہ منشیطان الرجیم ربش رخلی صدری و یسلی عمری وحل من السانی یفقہو کولی ربی یسر ولا وطم بمب الخیر سب سبحان الزی اسرا پندرہواں پارا ہے صورت بن اسرائیل کے آغاز سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب تشریف رکھے سبحان اللسی اسرا بی ابدی لئیلمسجل حرام ال المسدل اقس السی بارکنا ہو لہو ہو لہو لینا یاتینہ ان نہو حوسمی البصیر یہ <تصفح> تھی آیت نمبر ایک صورت بنی اسرائیل اس کا عنوان ہے میراج پھر سلیش ڈالیں گے امت کی تبدیلی کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے دس سال گزر گئے تھے حالات اتنے سخت ہو چکے تھے کہ چاروں طرف سے اندھیرے ہی دکھتے تھے آپ کے دو پیارے سہارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی چہیتی بیوی بھی تھیں اور ابو طالب جو آپ کے چچا تھے جو دونوں ہی دین کے راستے میں آپ کے بہت بڑے معاون تھے بعد دیگرے کچھ مہینے کے فرق سے دنیا سے چلے گئے یہ وہ وقت تھا کہ اللہ کے نب سلم بہت زیادہ غم کے اندر تھے کہ اس سال کو عام الحسن بھی کہا جاتا ہے آپ نے سوچا کہ چلیں یہاں سے نکل کے مکہ طائف چلتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی اچھی امید مل جائے کیونکہ جب ایک جگہ والے لوگ نہ شکریہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جگہ اس کو دوسری جگہ لے جاتا ہے لیکن طائف میں جو حالات پیش آئے وہ مکہ والے حالات سے بھی ابتر تھے وہ بھی انشاءاللہ شاء آگے کہیں ذکر آئے گا تو ہم دیکھیں گے اس وقت جب اللہ کے نفس و وسلم غم اور حزن کے اندر مبتلا تھے ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبِ سلم کو ایک ایسا اچھوتا سفر کروایا کہ جس کی مثال دنیا میں کبھی نہیں ملتی اس سفر کے دو حصے تھے پہلا حصہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک تھا اس کو اسرا کہتے ہیں یہاں اسی کا ذکر ہے اس کے بعد دوسرا حصہ بیت المقدس سے ساتھ میں آسمان تک تھا اس کو معراج کہتے ہیں جس کا ذکر سورت نجم میں آئے گا اس سفر کے اندر جو چیزیں تھیں اسی کو ہم صرف باتوں کو دیکھ لیں گے تاکہ پھر باقی باتوں کو وہاں دیکھیں نبی وسلم کے پاس ایک رات پہلے فرشتہ آئے اور انہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے بارے میں بات چیت کی پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے یہ سفر اب ہوگا پھر اس کے بعد آپ کا دل مبارک دھویا گیا یہ دوسرا موقع تھا آپ کے شکت صدر کا کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا حکمت ڈالی گئی کیونکہ جو مناظر آپ کو دکھائے جانے تھے وہ عام انسان نہیں دیکھ سکتا بہرحال اس کے بعد پھر اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور براق کی سواری پہ آپ کو سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے اس دوران راستے میں آپ کو کچھ مناظر دکھائے گئے آپ نے کھجوروں کی ایک جگہ دیکھی آپ کو جبرائیل نے کہا کہ آپ پتر کے یہاں دو نفل پڑھ لیجئے یہ آپ کا مہجر ہوگا اس وقت تک آپ کو نہیں پتہ تھا لیکن اب ہجرت کا سفر قریب تھا آپ نے دو نفل پڑھے گویا کہ آپ کو پہلے سے مدینہ دکھا دیا گیا کہ آپ کو یہاں آنا ہے پھر اس کے بعد آگے آپ گزرے آپ کو مدین کی بستی دکھائی گئی مختلف انبیاء کرام کی جگہیں دکھائی گئیں راستے میں کچھ جنت اور جہنم کے مناظر بھی آپ نے دیکھے تھے جو انشاءاللہ ہم اگلے موقع پہ کر سکیں گے بات اگر موقع ملا اس کے بعد پھر آپ کو بیت المقدس لایا گیا آپ کا براک جو تھا وہ اس پتھر کے ساتھ باندھا گیا جہاں آپ سے پہلے کے انبیاء کرام جو تھے ان کی سواریاں بندھا کرتی تھی اور وہاں پھر پچھلے تمام انبیاء کرام موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امامت کروائی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھائی بیت الت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر اصل میں ایک امت کی تبدیلی کا سفر تھا اب اللہ کے نبس صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا مدینہ میں یہود کے ساتھ ہونے والا تھا جو اس سے پہلے اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی اللہ نے ان کو وہی حق کے پیغام دیا تھا جو آج کے مسلمانوں کو دیا جب انہوں نے اس کی ناقدری کی اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا تو لہٰذا سارے انبیاء بی کرام کا آپ کے اچھے نماز پڑھنا ایک استعارہ تھا ایک سمبل تھی اس چیز کی کہ اب امامت جو ہے بدلنے والی ہے لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ تمام امبی کرام کے سردار بنے اسی لیے آپ کو سید المرسلین کا لقب بھی ملا اس صورت اس ان آیات میں اصل میں اسی کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بتایا کہ اس واقعہ میں کا یا اسراء کا مقصد کیا تھا لنوری یہ آیاتینا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انسانیت کی ہدایت کے لیے چنوتا ہے اور جو شخص ہدایت کے منصب پہ فائز ہو اس کے لیے فرض ہے یہ کہ وہ دوسروں سے زیادہ علم حاصل کرے اس نے اس چیز کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہو جس کی طرف دوسروں کو دعوت دے اللہ کے نبیوں کو ایسے واقعات دکھا کے ان کے علم الیقین کو عین الیقین میں بدلا جاتا تھا کہ آپ غم نہ کریں جو باتیں آپ نے لوگوں کو بتانی ہے وہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے بیت المقدس کو بھی کیوں چنا اس لیے کہ بیت المقدس فلسطین وہ جگہ تھی جہاں آپ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام جو تھے وہ موجود تھے اور قیامت سے پہلے یہی جگہ ہے ایک دنیا میں پرامن جگہ ہوگی اور بعض روایات میں تو میدان مخشر بھی یہیں پہ بقا ہوگا تو لہٰذا اس آیت کا بغلی آیتوں سے تعلق ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو کچھ مزید بات آپ سمجھ سکیں گے انشاءاللہ شاء اللہ واطعی نا موسل کتاب وجاء اسرائیل اور ہم نے علیہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نُح کے ساتھ سوار کر دیا اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا تھا اور وہ بہت ہی شکر گزار بندہ تھا وقدعین الا بنی اسرائیل فل کتاب ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں صاف صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست قسم کی زیات کرو گے ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیر دیے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہارے بڑے کم اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا اناخسند تو مخصن تم لینفسی کم اور اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس آئیں اور جس اس چیز پر قابو پائیں اس کو توڑ پھوڑ کر جٹ سے اکھاڑ دیں امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا ہاں اگر تم بھی وہی کرنے لگے ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے جو تم نے پہلے کیا ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے یہ ہے آیت نمبر دو سے لے کے آیت نمبر دو سے دس ہے نا نہیں دو سے آٹھ جی یہ تھی آئی نمبر دو سے آٹھ टू टू ان کا عنوان ہے یہود کی تاریخ میں مسلمانوں کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہنے کو یہ صرف چھ آیات تھی لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کور کیا میں ان ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے کوشش کروں گی کہ کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بنی اسرائیل اپنے وقت کے مسلمان لوگ تھے جیسے آج ہم مسلمان لوگ ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مسلمان بناتا ہے یا اس کو اپنے پیغام کے لیے چنتا ہے تو ان کے لیے ایک لائح عمل ہوتا ہے اور وہ اس وقت کی کتاب ہوتی ہے جب کوئی قوم اپنے وقت کی کتاب پہ عمل کرنا چھوڑ دے یا اس کتاب کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں کرنے لگے کہ اللہ کا کلام اور انسانوں کا کلام جو ہے وہ مکس اپ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا جب انبیاء کرام کے پیغام کو انہوں نے جھٹلا دیا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کو بھیج دیا اگر آپ سے کسی نے جوش ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کے سامنے کچھ نام ہوں گے بخت نصر اور ٹیٹس یہ دو ایسے حکمران تھے جنہوں نے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی پہلے بخت نصر کا حملہ ہوا اس نے ان کا بیت المقدس تک اجاڑ دیا تورات کے صفوں کو جلا دیا گیا صرف حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے ایک حکم کی وجہ سے زندہ یعنی ان کو فوت کر دیا گیا تھا تیسرے پارے میں پڑھ چکے وہ خود تورات کے حافظ تھے اس کے علاوہ دنیا کا ایک ایسا دور گزرا کہ تورات کا نام نشان تک نہیں تھا اور میں جب اس بات کو پڑھتی ہوں تو میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے کہ آج تو ہم مسلمانوں کے پاس کتاب بھی موجود ہے زبر زیر کے فرق کے ساتھ بھی موجود ہے انیس بیس کی تبدیلی نہیں صرف ہمارا آج قصور کیا کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا اس کو کتابِ ہدایت کی بجائے وظیفوں اور برکت کی کتاب سمجھ لیا تو آج امت کا حال دیکھیں گے تو ذرا سوچیے اس وقت بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب ان کی کتاب ہی نہیں تھی کتنے سال رہے پھر جب سو سال فوت ہونے کے بعد فوت رہنے کے بعد حضرت و علیہ السلام زندہ ہوئے انہوں نے اپنے حافظے سے تو رات لکھی اللہ نے ان کو پھر روائبل دیا پھر حضرت دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام آئے جب قوم کوئی ٹھیک ہو جاتی ہے اللہ بھی اس کے حالات ٹھیک کر دیتا ہے تھوڑی دیر گزری کچھ کچھ ٹھیک رہے اس اثر تھا اس ساری تکلیفوں کا جو بخت نظر کے ہاتھ ہوئی دوبارہ انہوں نے پھر حضرت یاحیہ اور حضرت ذکری علیہ السلام کو قتل کر دیا پھر اس کے بعد ان کے اوپر ٹیٹس نے حملہ کیا اس نے ان کی اینٹ بجا دی اور اس طرح یہ تاریخ کے اندر دو دفعہ تباہ کر کے دوبارہ اٹھائے گئے اور اس کے بعد آج تک یہ اس طرح سے نہیں سنبھل سکے جیسے سنبھلنا تھا صورت بھی چمپٹ چکے کہ آج بھی اگر ان کا غلبہ ہے تو چند بڑی طاقتوں کے سہارے پہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہسٹری کیوں سنائی اس کا واقعہ اسراء کے ساتھ کیا تعلق ہے بہت بڑا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو سفر کروایا اور اس کے ناتے سے یہ چیز بتا دی کہ دیکھو اگر جو کام بنی اسرائیل نے کیا اور ان کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہوا اگر آپ کی امت یہ کرے گی تو یہی ہوگا اللہ کے قانون بےلاگ ہے اللہ بہو اور بیٹی میں فرق نہیں کرتا ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرتا کہ بہو ایک کام کرے تو پکڑی جائے اور بیٹی وہ کام کرے تو پکڑی نہ جائے بیٹا ایک کام کرے تو اس کو تو پچکار دیا جائے اور بیٹی وہ کام کرے تو اس کو ڈانٹ دیا جائے اللہ کے یہ فیصلے نہیں ہیں اللہ کا فیصلہ کیا کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا آپ آیت کو ہائی لائٹ کریں گے آیت نمبر سیون کے اندر ایناخسن تماخسن تم لینفسی کو اگر تم اچھا کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ملے گا و نسا تم فلاح پھر برا کرو گے تو تمہارے لیے یہ وہ جامع اصول ہے جو ہمیں ان آیات میں دے دیا گیا جس کی بنیاد پہ آج ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے اپنے اعمال کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو پریڈکٹ کر سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ لیکن ہم اپنے اعمال کے آئنے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا بنی اسرائیل کی نسلوں کی جو بنی اسرائیل کے جو فور فادرز تھے ان کی سزا ان کی نسلوں نے پائی اور واقع پھر حضرت علیہ السلام کے بعد تقریباً تین سو سال کے بعد جب ان کے ینگسٹر اٹھے ان کے اندر غلبہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ اٹھایا آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے ساتھ بھی یہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے پچھلے تین سو سال سے ہم سو رہے ہیں اس وقت سو کے اٹھنے والا بندہ جیسے اپنی چیزوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے نا میری گلاسز کدھر ہے میری گھڑی کدھر ہے میری جوتی کدھر ہے اس طرح امت بھی اٹھ رہی ہے الحمدللہ اور اٹھ کے اب آپ قرآن اور سنت کو ٹٹول رہے ہیں کدھر ہے ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ امت دوبارہ ابرے گی لیکن یاد رکھیے جتنی دفعہ غلطی کریں گے اتنی دفعہ اس کی سزا بھگتیں گے سزا بھگتنے کے بعد جب رجوع اللہ ہو جاتا ہے جب لوگ اللہ کے حکموں کی طرف چلنے لگتے ہیں ماننے لگتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدل دیتا ہے ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑے سبق ہے بہت بڑے سبق ہے اور وہ سبق کہاں سے لینا ہے اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے کہ انَََ حاظ القرآن دیل اللطیح اقوام بشرالمین یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ون الزین علیہ مینون نب اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے درناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہ تھی آیت نمبر نو سے دس اس کا عنوان ہم لکھیں گے توحید سب سے بڑی صداقت اور دوسرا ٹاپک بھی آپ اس کا لکھیں گے فتنوں کے دور میں تھامنے والی چیز اللہ کی کتاب یہ ہے جواب پچھلی آیات کا آج اگر امت ابھرنا چاہتی ہے آج اگر امت چاہتی ہے کہ وہ پچھلی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کی بجائے اب معافی کی روش پہ آئے اور مسلمانوں کے حالات سنورنے لگے تو اس کے لیے ان کو اس کتاب کو پکڑنا پڑے گا یہ وہ کتاب ہے کہ جو انسان کو اللہ کے ایک ہونے کا یقین دلا کے اللہ کے مالک کائنات ہونے خالق کائنات ہونے اک الحاکمین ہونے کا یقین دلاتی ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان پھر اپنی زندگی کے لئے جس چیز کو قبول کرتا ہے وہ اللہ کی ہدایتیں ہوتی ہیں جب کوئی انسان یا انسانوں میں سے کوئی گروہ جب اللہ کی کتاب کو ہدایت کی کتاب سمجھنے کی بجائے انسانوں سے ہدایتیں لینے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غذب آتا ہے آپ صرف اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ سکتی ہیں کہ ہم سب خواتین کتنے سے گھر کی مالک ہیں کسی کا دو کمروں کا گھر ہے کسی کا تین کا ہوگا کسی کا چار کا ہوگا کسی کے پاس دو بچے ہیں کسی کے پاس چار ہوں گے کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہوگا ہماری چھوٹی چھوٹی سلطنت ہے نا کیا کوئی خاتون یہ پسند کرتی کہ اس کے بنائے ہوئے اور سجائے ہوئے گھر میں کوئی باہر کا بندہ آ کے تبدیلی کرے کہ یہ کرسی یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی آپ نے یہاں کیوں رکھا اس کو وہاں رکھ دیں اور خاص طور پہ وہ آئے جو زبردستی کرنا چاہے کتنے گھروں میں جھگڑے ساس بہو کے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو تصویر پچھلے تیس سال سے دیوار پہ لٹکی ہے تم نے اس کو اتارا کیوں جو ڈونگا میں نے آج تک نہیں پھینکا تمہیں کیا ضرورت ہوئی پھینکنے کی یہ کیا ہے ہر انسان اپنے اپنی ذات کو اپنے گھر کو اپنی اتھارٹی سمجھتا ہے یہ تو ہم کمزور انسان ہے جنہوں نے ایک وقت آنا چھوڑ کے جانا ہے زندگی میں بھی تو کر نہیں پاتے ایک وقت ایسا بھی کمزوریوں کا آتا ہے چیزیں سامنے بگڑ رہی ہوتی ہیں لیکن انسان صبر کے گن بھر سکتا ہے کہ اب میں کیا کروں میرے اندر طاقت نہیں آپ سوچیے کہ ہم اتنے کمزور انسان ہو کے اپنی چیزوں میں تبدیلی نہ چاہیں تو اللہ سمانت تعالیٰ جو مالک کائنات ہے جو اس پوری دنیا کو بنانے والا کیا پھر وہ ہمیں اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ کام کرے جو دین کے نام پہ کرنا چاہے جو دنیا کے نام پہ کرنا چاہے کوئی کسی چیز کو فلاح کی ذریعہ بنا لے کوئی کسی چیز کو کامیابی کا ذریعہ بنائے ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی چیز پکڑا دی کہ جو سونے کی چابی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سونے کنڈے دینے والی مرغی کی مثال ہم لیتے ہیں کہ جس سے خیر نکل سکتی ہے اور وہ اللہ کا یہ کلام ہے یقین کریں آج بھی امت کے ہر انسان کے ہاتھ یہ کتاب اس طرح آ جائے کہ اس کو اپنی کتاب لگے اس کو اس کے ایک ایک لفظ کی سمجھ آئے تو یقین کریں دو تین سال کی دیرہ ہے پوری امت کی حالت بدل سکتی ہے یہ ہم ہے جو لوگوں کی بیٹیوں کو کٹوا رہے ہیں یہ ہم ہیں جو مسلمانوں پہ ظالمانہ حملے کروا رہے ہیں کیونکہ ہم جتنی دیر سے اس کتاب کو پکڑیں گے ہم مسلمانوں کی عزت اور بلندی کو اتنا ڈیلے کرتے جائیں گے آپ اپنی انفرادی زندگی میں یہ محسوس نہیں کرتی جب آپ کی زندگی میں کتاب آتی ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں یہ دو سال پہلے کیوں نہیں آ گئی یہ تین سال پہلے کیوں نہیں آ گئی میں نے اپنے دس سال کیوں ضائع کیے آپ میں سکثر شیئر کرتے رہتے ہیں یہ باتیں جس طرح انفرادی زندگی میں دن بدن آپ دیر سے پکڑتے ہیں نا تو آپ کی ہمت کم ہو چکی ہوتی آپ کی طاقت کم ہو چکی ہے آپ کی گرپ کم ہو چکی اسی طرح یاد رکھیے کہ جب ہم امت مسلمہ کو اس کے زوال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اور زیادہ پیچھے جانے دیتے ہیں تو اتنا اس کو واپس آنے میں زیادہ ٹائم لگے گا ہر بندہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے ضرور یہ سوچے کہ میرے اس عمل کا میری امت پر کیا اثر آ رہا ہے ہم میں سے ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی سزا میں ہمیں نہیں ملت کو بھی کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑتا ہے تو لہٰذا اس شعور کو بیدار کرنے والی یہ کتاب ہے اللہ سے دعا کریں کہ یہ کتاب جیتے جی ہماری زندگیوں میں ہمارے ہاتھوں میں کھل جائے اور ایسا نہ کہ ہمارے بعد لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے تو بھیجیں لیکن ہمیں اس کا ایک لفظ بھی سمجھنا ہے ویدالانسان عبشرری دعا دعا احوب الخیر ویدالسان نبشرِ دعا احوب الخیر اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح انسان ہے ہی بڑا جلد باز ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور اس لیے بھی کے برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو اور ہر چیز کو ہم نے اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے یہ ہے آیت نمبر گیارہ سے بارہ 11 ٹو ٹویلو ان آیتوں کا عنوان ہے <تصفح> تاریکی سے گزرے بغیر روشنی طلب کرنا جلد بازی ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے بظاہر لگتا ہے کہ آیات کونیا کا ذکر ہے آفاقی آیتیں ہیں سورج جان کے آنے اور جانے کی بات ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ امتوں کے عروج اور زوال کی کہانی ہے رات اور دن کا آنا اور جانا ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے اور وہ کیا کہ اللہ کے اس قانون میں اندھیرے سے گزرے بغیر روشنی پا نہیں سکتا انسان اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ساتھ ہمیں ارگنائزیشن سکھائی وقت کا بہترین استعمال سکھایا لیکن یہاں یہ بات بھی سکھا دی کہ وہ لوگ جو اندھیروں سے ڈرتے ہیں اور جو ہر وقت روشنیوں کے طالب رہیں ایسے لوگوں کو پھر اس دنیا کو چھوڑ کر کسی دوسری دنیا کی تلاش کرنی پڑے گی کوئی بھی انسان جو یہ کہے کہ غم نہ آئیں اور صرف خوشیاں رہیں بیماری نہ آئے اور صرف صحت رہے محنت نہ کرنی پڑے اور صرف انعام مل جائے کچھ کیے بغیر میں کچھ کروانے والا بن جاؤں تو وہ شخص عجلت اجلت پسند ہے وہ جلدی چاہنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہہ دی کہ انسان و کہ انسان جلد باز ہے اور آپ عملی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ انسان اس بیلنے سے گزرنا تو چاہتا نہیں ہے کہ جس سے بیلنے کے بعد رس نکلتا ہے آپ نے کبھی گنّے سے رس نکلتا دیکھا ہوگا بچپن میں یا کبھی ابھی بھی اگر آپ کو موقع ملے گنے کو اپنی ہستی توڑنی پڑتی ہے پھر اس کے اندر سے جوس نکلتا ہے کوئی گنا کہے کہ میں بیلنے کے اندر نہ جاؤں اور میرا رس بھی کو لوگ پی لیں کبھی فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح وہ انسان جو لوگوں کو خیر دینا چاہتے ہیں جو واقعی اپنی زندگی کو کارآمد زندگی بنانا چاہتے ہیں اور وہ قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں ان کو اس دنیا میں اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ کسی بیلنے میں ڈلے تاکہ لوگ اس سے رس اور وہ رس ان کو فائدہ دے ہم نے پچھلے پارے میں شہد کی مکھی کا کام دیکھا کہ کتنی محنت کرتی ہے اور کس طرح سے بھاگ بھاگ کے لاکھوں میل چلتی ہے زندگی میں پھر چند قطرے شہد ہمیں دیکھے جاتی ہے اگر ہم بھی پچھلے دور کے لوگوں کو دیکھ لیں جنہوں نے محنتیں کی آج ان کے پھل ہم پا رہے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے لے کے باقی تمام محدسین کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے بچپن میں چند چند سال 10 پانچ سال کا ان کی نے ان کو چھوڑا تھا اور ساری زندگی علم سیکھتے سی میں ایک ہیں کا کبھی نام سناؤ تو ان کے والد جو تھے وہ جب یہ بالکل ابھی خود بچے ہی تھے یا غالباً ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کسی وجہ سے یہ چلے گئے کہیں کچھ پیسے اپنی بیوی کو دے کے گئے اور اس کے بعد بس کہیں دور چلے گئے اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا وہ ماں جو تھی وہ اتنی سمجھدار تھی اس نے وہ شوہر کی کمائی کو اتنی اختیار سے استعمال کیا اس بچے کی تربیت کی جب یہ بچہ بالکل جوان ہو گیا اس کے بعد وہ باپ ایک دن شہر میں آئے تو گھر میں آنے سے پہلے انہوں نے کسی مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ ایک اسپیکر بہت ہی اچھا آواز فرما رہے ہیں بہت ہی خوشی ہوئی سن کے کہا کتنا خوش قسمت یہ انسان ہے اس کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہوں گے خیر اس کے بعد گھر گئے دروازہ کھٹکھٹایا بیویاں اچھی تھی بفا شعار تھی اس دور کی بیویاں آج کی ہوتی تو کہتی کہ آگے ہو آج تم مجھے دیکھنے خیر اس نے اس بیوی نے اس کو ویلکم کہا بیٹھے بات ہوئی تو کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو پیسے میں نے تمہیں دے گیا تھا اس کا حساب دو اللہ اکبر بیوی نے کہا اچھا حساب دوں گی آپ فکر نہ کریں ابھی تھوڑی دیر رک جائیں اپنے بیٹے کو تو مل لیں اور جب بیٹا سامنے آیا تو وہ وہی امام تھا جس کو مسجد میں تبلیغ کرتا اور بات کرتا دیکھ گئے کہنے لگیں کہ یہ ہے آپ کے ان پیسوں کا حساب میں نے آپ کے ایک ایک پیسے کو آپ کے بچے کی تربیت پہ لگایا اس کو دیکھ کے ان کا دل خوش ہو گیا آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی چیز کے اوپر اپنی ایفرٹس لگاتا ہے تو پھر اس کا پھل پاتا ہے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قبر کے اندھیروں میں جانے سے پہلے اس دنیا کو کچھ روشنی دے جائے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی اور وہ محنت پھر یا تو انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پہ صبر کر کے یا پھر خود کو مشکل میں ڈال کے دیکھیں دو طرح کے ضرر ہوتے ہیں دو طرح کی مشکلات ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں استراری اور ایک ہوتی ہیں اختیاری اس مصیبتیں کون سی ہوتی ہیں جو ہم پہ آ جاتی ہیں ہم بیمار ہونا نہیں چاہتے پھر بھی آ جاتی ہیں ہم نہیں چاہتے ہماری یہ مال میں کمی ہو پھر بھی آتی ہے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو بچوں کی طرف سے تکلیف ہو شوہر کی طرف سے ہو گھر والوں سے پھر بھی آتی یہ اس طرح آ رہی ہیں مطلب مجبور کیے گئے وی آر فورس ٹو ڈو دس اس پہ صبر کرنا ہے لیکن ایک صبر ہوتا ہے ایک مصیبت ہوتی ہے جو اختیار سے بندہ قبول کرتا ہے علم کا راستہ جو ہے نا یہ اختیاری صبر کا راستہ ہے ہم خود پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کا راستہ کوئی بھی کام آپ دیکھیے کہ جو لوگ انسانیت کے نفعے کا کام کر رہے ہیں وہ اختیاری مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی مزہ آتا ہے سونے میں بستروں میں لیکن آپ دیکھیے لوگ آدھی, آدھی رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں دنیا کی جو ترقی ہو رہی ہے جو انوینشن ہو رہی ہے جو آپ کمپیوٹرز یوز کر رہے ہیں آپ کا خیال ہے یہ سوتے ہوئے لوگوں کے کام ہے یہ جاگتی ہوئی قوموں کے کام ہے ٹھیک ہے وہ دنیا کے کام کر رہے ہیں اللہ ان کو دنیا میں فائدہ دے رہا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں اپنے سبق کے لینے کے لیے کہ بندہ اپنے لیے ایک فیصلہ کرے کہ کیا مجھے اپنے آپ کو اختیاری طور پر پیش کرنا ہے تاکہ پھر اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی خیر نکلوا دے یا پھر مجھے جلد بازی کے ساتھ اس دنیا سے گزرنا ہے اور اندھیروں کی بجائے صرف روشنیوں کو لینے کی بات کرنی ہے پیچھے پھر قوموں کی بات ہے قوموں کے اوپر جب عذاب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بعض دفعہ استراری مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے اور بعض دفعہ اختیاری مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے جب کوئی قوم اختیاری طور پر اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتی نا تو اللہ اس طور پہ پیش کر دیتا ہے پھر دشمنوں کو کہتا ہے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو اور یہی کل یہود کے ساتھ ہوا یہی آج جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو قوموں کی بات تھی اب اللہ تعالیٰ انفرادیت کی بات کرتے ہیں اور وہ کیا بخلا انسان الزم نا حتا رحو فی و نقی ب نقری دلحو یوم اور ہر انسان کو ایک ہم نے ہر انسان کی بھلائی اور برائی برائی کو اس کے گلے میں لگا دیا اور بروس کے آمد ہم اس کے سامنے اس کا نام نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے آج تو تو آپ ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے من اختدا فن نما یکتدیلی نفسی جو راہ راست حاصل کر لے گا وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے لا تذیر واضر تم وزر اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا اور ہماری سنت ہی نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی ہم عذاب دینے لگے یہ تھی آیت نمبر تیرہ سے پندرہ تھرٹین ٹو ففٹین اس کے عنوان لکھیں گے ہم قسمت ستاروں اور چڑیاؤں کے ہاتھ میں نہیں قسمت ستاروں اور چڑیاؤں کے ہاتھ میں نہیں اعمال کے ساتھ منسلک ہے ہر دور میں لوگوں نے قسمت معلوم کرنے کے لیے کبھی تو ستاروں کی بات کی آج کل تمہارے ستارے گردش میں ہیں آج کل آپ کا ستارہ بڑے عروج پہ ہے آج بھی دیکھیے اس پڑھے لکھے دور میں بھی لوگ جو ہیں بعض دفعہ ستاروں سے قسمت معلوم کرتے ہیں پامسٹری اور ہوروسکوپ اور اس طرح کی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دکھ کی بات یہ جی ہے کہ مسلمانوں کے جب میگزینز کے اندر اس طرح کے صفے چھپیں کہ جس کو لوگ اس شوق سے پڑھیں کہ شاید اتنے شوق سے وہ قرآن کو بھی نہ پڑھیں تو ایسے لوگ جو ہے اصل میں اسی بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسمت کو ستاروں کے ہاتھ میں رکھا اسی طرح دور جاہلیت میں لوگ چڑیا کو اور پرندوں کو اڑا کر قسمت کے حال معلوم کرتے تھے فال نکالنا جس کو کہتے ہیں کوئی کام کرنا ہوتا تو پرندے چ... کو اڑاتے اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تو کہتے یہ کام اچھا ہے اور اگر بائی طرف کرتے لیفٹ سائٹ پہ جاتا تو کہتے کہ یہ کام برا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہیں میں بتاؤں کہ تمہاری قسمت کس کے ہاتھ میں ہے ہم میں سے اگر اس بات کو اگلی بات کو سننے سے پہلے ایک اور چیز جس کو ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہماری قسمت اس کے ہاتھ میں اور وہ کیا ہے لوگوں کی بد دعائیں فلاں کی آہ لگ گئی فلاں کی بد دعا لگ گئی فلاں نے مجھے یہ کر دیا کسی نے میرے لیے یہ کچھ کر دیا حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اعمال کی زد میں ہے جو آج کرتے ہیں وہ کل ہمارے ساتھ ہونے لگتا ہے ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے دو یہ کائنات کا معاملہ ہے اسی کو نے پاک میں دوسری جگہ وماں سابق مصیبت بما دی کم کہا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہیں اپنے ہی ہاتھوں کے کیے دھرے سے پہنچتی ہے اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم آج اگر اچھا کر رہے ہیں اللہ دنیا میں دکھاتا ہے بہت سارے امال کو تو اللہ تعالیٰ نے آخرت پہ ڈال دیا کہ ہم اچھا کریں گے تو اس کی جزا وہاں پائیں گے برا کریں گے تو اس کی سزا وہاں پائیں گے لیکن کچھ امال خاص طور پہ حدیث میں بھی آتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ آخرت کا انتظار نہیں کرتا اس کی سزا دنیا میں دیتا ہے اس میں ماں باپ کی نافرمانی قطع راہمی اور اس طرح کی سرکشی اور بغاوت والی چیزیں آتی ہیں لیکن میں ان آیات کو جب بھی پڑھتی ہوں اور الحمدللہ اس پہ ایک درس موجود ہے جو لوگ ویب سائٹس کو یا ایک روم میں آتے جاتے رہتے ہیں ایک لیکچر آپ کو بہت دفعہ سنایا گیا کتاب زندگی یہ انہی آیات پہ تھا اور شاید میں نے اپنی زندگی میں بیس سے پچیس دفعہ یا اس سے بھی زیادہ اس پہ درس دیا ہے لیکن حقیقت ہے کہ جب عنایتوں کپڑوں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم سب ایک کتاب لکھ رہے ہیں آپ میں سے کسی کو اگر بچپن میں ڈائری لکھنے کا شوق ہو تو اس تصور کو ذہن میں لائیے اٹھتے بیٹھتے ایک ایک چیز لکھ رہے ہوتے ہیں میں یہاں گئی میں وہاں گئی میں نے یہ کھایا میں نے وہ کھایا اسی طرح کی ایک ڈائری ہماری فرشتے بھی لکھ رہے ہیں ہر دن جب صبح ہوتی ہے تو اس کتابیں زندگی کا ایک صفحہ کھول دیا جاتا ہے بالکل بلینک بالکل آج صبح بھی ہمیں ملا تھا جن کے پاس ہو چکی ہے, ان کو مل چکا جن کی ہونے والی ہے, ان کو ملنے بالکل پلین اب اس سارا دن ہم لکھتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا پلانز ہیں کیا ارادے ہیں دوسروں کے لیے کیا سوچ رہے ہیں کچھ کا تو سو, سو کے گزر جاتا ہوگا کچھ کا گھنٹوں ٹیلیفون ٹاک پہ لکھا جاتا ہوگا کسی کا سارا دن کچن میں کھڑا ہونا لکھا جاتا ہوگا کسی کا اللہ کے کلام کے ساتھ جڑتا ہوگا اس طرح پورا دن وہ صفحہ لکھا جاتا ہے تصور میں لایا کریں بالکل پلین پیپر فرشتے لکھ رہے ہیں ان نعلائی کم لحافین کرامن کا تبین یا عالمون مات فلون سر انفطار میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اوپر تو لکھنے والے ہیں تو وہ تو تمہاری ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں سر وقاف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمات ہیں الفظم انقل اللہ علیہ دئی رقیب و نتی تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو اس کو لکھنے والے فورن لکھ لیتے ہیں اب اس شعور کے ساتھ آپ سوچیں کہ جب بندے کی ہر وقت لکھی جائے یا نوٹ کی جائے تو وہ کتنا کانشس ہوتا ہے اس کی دلیل تو آپ اسی وقت دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ بولتے ہیں تو ماشاءاللہ خوب بول رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ لائیے ذرا یہ مائک میں بولیے تو گگی بند ہو جاتی ہے اور کسی کو یقین ہو جائے نا کہ اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو یقین کرے وہ بہت محتاط بولتا ہے اور جب آپ اپنی ریکارڈنگ سنتے ہیں اللہ کی بنا جو لوگ ہمارے لیکچرز ایڈٹ کرتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ کر دیتے ہیں شروع میں میں نے بھی کوشش کی تھی وہ ایک گھنٹے کا لیکچر پندرہ منٹ کا رہ گیا میں نے اپنی اتنی غلطیاں نکالی آپ جتنی کریٹیکلی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اتنا کوئی سنتا نہیں اور بعض لوگ مائیک پہ آ کے بات کرتے ہیں میں انہیں کہتی ہوں دیکھیں آپ نے جو دس منٹ بات کی ہے نا اگر آپ اس کی ایڈیٹنگ کریں نا اس میں ایک منٹ دو نکلیں گے صرف ہم ایک بات کو اتنی دفعہ دہراتے ہیں اور ایک ہی بات کو گھما گھما کے کرتے ہیں لیکن یقین کریں جب اس بات کا احساس کہ دوسرے ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں بندے کو اتنا مختار کر دیتا ہے تو ذرا سوچیے کہ جب فرشتوں کی ریکارڈنگ کا خیال آنے لگے تو کیا پھر انسان کے ایکشن پھر ایک قدم بھی ایکسٹرا ڈلے گا پھر انسان نافرمانی کی طرف ایک قدم بھی ایکسٹرا ڈالے گا کیونکہ یہ لکھا جائے گا یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ اور ہم دیکھیں گے کہ آج اس دنیا میں جو کتاب زندگی لکھی جا رہی ہے موت کے دن اس کا آخری صفحہ ہوتا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ ہوتا یہ آخری دن ہے ایسے ہی کوئی دن ہوگا صبح ہوگی ہم اپنے کام کرے ہوں گے کسی کا صبح ہو, کسی کا دوپہر کسی کا مغرب کے بعد کسی کا ایک دم وہ کتاب زندگی چھن جائے گی اور اس وقت آپ دیکھیں انسان جتنا چیے جتنا روئے للا قرتنی لا لاجلن قریب مجھے کیوں تھوڑی سی مہلت نہیں دی لیکن نہیں ایک منٹ بھی آگے نہیں لا یست دیمون سا ایک قدم آگے نہیں ایک منٹ ایک گھڑی آگے نہیں کبھی آپ نے ایگزامینیشن ہال میں جب کبھی گئے اور آخری منٹ آپ کی بھیک جو ہوتی ہے ایگزامینر سے پلیز گو می مور منٹس ٹو منٹس تھری منٹس،, منٹس اور آخر میں اکثر لائن کھنچتی ہے لوگ لے جاتے ہیں کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا اس طرح ہماری موت کی صورت میں ہمارے یہ چھن جائیں گے ہوگا کیا یہ بند ہو گئی اب آپ جو مرضی لکھ لکھ کے بھیجے جو لوگ مرنے والے کے بعد نیکیاں کر کر کے اپنے زوم میں اور قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو بھیجتے ہیں نا میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ بالکل وہی مثال ہے کہ جیسے کمرہ امتحان سے پیپر واپس چھلنے کے بعد گھر آ کے کوئی لکھ لکھ کے وہ سوالات ایگزامینر کو بھیجے یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو اظامات السان ہے انقط صحیح مسلم کی روایت ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع ہو جاتا ہے من انسلاس مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کا زندگی کا عمل ہوتا ہے وہ اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے نیک اولاد صدقہ جاریہ کوئی علم اس نے کسی کو سکھا دیا اس کے علاوہ آپ جو مرضی لکھ لکھ کے مرنے والوں کے لیے بھیجیں ان کی کتابیں زندگی بند ہو چکی ہے ہاں آپ ان پہ احسان کریں آپ ان کو دعائیں دے سکتے ہیں لیکن لکھ کے بھیجیں گے تو بس یہی مثال دِن میں رکھ لیجیے کہ پیپر بند ہونے کے بعد کہ کتاب چھپنے کے بعد کہ مصنف کہے کہ اس میں یہ بھی ڈال دو اس میں یہ بھی ڈال دو اس کو اس کے لیے نئے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن اب یہ بند کتاب زندگی کھلے گی کا اکرا کتاب بکفہ بِ نف سکل جاؤں کا حسیبہ قیامت کے میدان میں جس دن ریزلٹ کارٹ ملیں گے جس دن ریپورٹ کارٹ ہوں گی ریزلٹس اناؤنس ہوں گے اسے دن اللہ کہے گا آؤ خود پڑھو اب آپ ذرا سوچیے ایک شخص جو فرسٹ آئے وہ تو خوشی خوشی اس کو پڑھے گا آگے ہم صورت الحاقہ میں پڑھیں گے ہا او مکرو کتابیا انی تو انی ملاقن حساب لیکن جو فیل ہو جائے گا اس کو کہا جائے کہ ذرا سب کے سامنے اعلان کرو گھر سے تو ساروں کو ساتھ لائے اپنی گریجویشن کے لیے آج سب کے سامنے کھڑے ہو کے بتاؤ کہ میں فیل ہو گیا ہوں پھر انسان کہے گا کہ کاش زمین پھٹے اور میں اس کے اندر تما جاؤں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا تم اپنے حساب خود بتاؤ دنیا میں دوسروں کے حساب لیتے تھے نا آج خود بتاؤ کہ تم کتنے نمبروں سے فیل ہوئے ہو کتنی محرومی ہے آپ سوچئے کہ ایک تو بہت زیادہ نمبروں سے فیل ہوتا ہے نا شخص اس کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے اس نے کیا ہی کچھ نہیں وہ تو اسی امید میں ہے کہ اللہ کریم پیپر ہی کھو جائیں اور بغیر حساب کے پاس ہو جائیں وہ تو کہتا جنگ ہی لگ جائے اور اللہ کرے کہ ایسے رزلٹ پوسٹ ہو جائے اس کی تو کوئی بات نہیں کافر کا یہ معاملہ ہے اس نے تو دنیا میں کہہ دیا میں کچھ نہیں ہوں لان قیم الحم یوم الیامتی وزن آپ سرکا میں پڑھیں گے کافروں کے لیے تو ہم بیلنس ہی نہیں رکھیں گے وہ تو بلا مقابلہ فیل ہیں وہ تو فیلوں میں فسٹ ہیں انہوں نے تو دنیا میں ایڈمٹ نہیں کیا مسئلہ بگلے بدلے گا مسلمانوں کے ساتھ جن کو وہاں چیخیں نکلیں گی ہائے ایک نمبر سے رہ گئی ہائے دو نمبر سے رہ گئی ہائے تین سے رہ گئی آپ وہ حسرتیں سنا کرے جو لوگوں کی پوزیشن ہولڈرز کی ہوتی ہیں فیو پرسنٹیج ہاف ہاف مارک کے اوپر آپ کی پوزیشن ڈاؤن ہوتی وہ حسرت آپ کو نہیں جاتی آپ کہتے ہیں ہائے وہ کر لیتی پھر آپ کو یاد آتا ہے اچھا یہ سوال غلط ہوا اس وقت گھر میں پارٹی تھی اور میں کیوں بیٹھ گئی اس وقت اگر میں یہ یاد کر لیتی میرا یہ سوال ٹھیک ہو جاتا پھر اس یہ ہے زند, اس دن کی حضرتیں اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کہا گیا انسان کو ایک ایک منٹ یاد آئے گا جو اس نے ضائع کیا ہوگا حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے والوں کو کسی چیز پر اور حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحات کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ کاش ہم وہ بھی نہ ضائع کرتے بیکار تماشوں میں اور آج ذرا وہ اوپر کی اور جنت مل جاتی اور نعمت مل جاتی انسان کی طبیعت میں خوب سے خوب تر کی تلاش ہے اسی کی بات جہاں کر دی من اقتدا فنما یاقتدیل نفسی جو ہدایت پائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا ہاں اس کی ماں کو ہو جائے گا اس کے استادوں کو ہو جائے گا جنہوں نے اس راستے میں اس کی مدد کی اس کو ہوگا اس کے علاوہ میرا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا آپ کا فائدہ مجھے نہیں ہوگا اور جب مند اللہ فنما یا دلو جو بھٹکا جو راستے سے گیا پھر اس کی گمراہی اس کے اوپر ہماری بلا سے جو بھٹک گیا سو بھٹ گیا لا عظیر و تم وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آپ صرف فاتر میں پڑھیں گے کہ اگر بے شک بوجھ سے لدا ہوا شخص انسان کو پکارے کہ آؤ میرا تھوڑا بوجھ لات اٹھا لو نہیں اٹھایا جائے گا تو ہم سب کے لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دی ان باتوں کو سن کے ہر بندہ اپنا راستہ منتخب کر سکتا ہے مجھے کہاں جانا ہے میں کہاں جا رہی ہوں یہ زندگی جس کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اگر میں نے اس کو آج آج میری آنکھیں بند ہوگی میرے ہاتھ میں ہے کیا آج جس طرزِ زندگی پہ میں جی رہی ہوں آج میرے اوپر کامیابی کے جو تمغے لگے ہوئے ہیں کیا ان میں سے ایک بھی میری قبر میں جائے گا کیا ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی ہوگی کہ جو مجھے اللہ کے ہاں پاس کر دے گی اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم اپنی کامیابیوں اور اپنی ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ اپنے آپ کو گردانے دیں آج حال کیا ہو گیا کہ کوئی ناکامی ہوتی ہے تو ساری دوسروں کے پلے میں ڈال دیتے ہیں اور کامیابی ہوتی ہے تو اس کا سارا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں یہ آئے اس کی تجدید کرتی ہے آگے فرمایا و از عورت کا کریتن امر نا اس کو بند کرنا پڑے گا آوازیں آ رہی ہیں ہلاکت مر... کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں ہم نے نوہل السلام کے بعد کتنی ہی قوموں کو بھیجا ہم نے منو علیہ السلام کے بعد بہت سی قومیں ہلاک کیں اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے یہ تھی آیت نمبر سولہ سے سترہ سکسٹین ٹو سیونٹین ان کا عنوان ہے بڑوں کا بگاڑ پوری قوم کے بگاڑ کا ذریعہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مترفین کی بات کی مترفین کون ہوتے ہیں ترف ہے یہ لفظ اعتراف یعنی دولت مند ان لیڈز انفیشل ٹائپ دو طرح سے انسان بڑا بنتا ہے ایک مال کے زور پہ اور ایک اقتدار کے زور پہ جن کو مال ملتا ہے وہ بھی دوسروں کے دلوں پہ چھا جاتے ہیں اور جن کو اقتدار ملتا ہے وہ دونوں یہاں ایک بہت بنیادی چیز بتا دی کہ جب کسی قوم کے بڑے بڑے سے مراد وہی دونوں بڑے ذہن میں رکھیے گا دولت والے اور حکمران یا جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عہدے دیئے جب یہ بگڑتے ہیں نا تو پوری قوم بگڑ جاتی کیوں اس کہ جو عوام ہوتی ہے نا وہ قلنعام ہوتی ہے جیسے جانور چلتے جاتے ہیں نا اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے نقشے قدم پہ چلنے والے عوام جو ہوتے ہیں نا آمد الناس جو ہوتے ہیں وہ صرف فالوورز ہوتے ہیں جو کوئی فیشن نکالے گا وہ اس پہ تیار ہے ان کو یہ پرواہ نہیں کہ ہم لگ کیا رہے ہیں ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں ہمیں سوٹ بھی کر رہا نہیں وہ کہتے کیا کریں اب یہ فیشن ڈیزائنرز نے یہ ڈیزائن نکال دیا آج کل فیشن ہے جو ٹرینڈ بن جاتا ہے لوگ اسی ٹرینڈ پہ چلنے لگتے ہیں جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں نا وہ کسی معاشرے کے لیے کریم ہوتے ہیں اسی لیے دیکھیں گے ہر نبی کے دور میں جو مخالف بن کے سامنے آئے وہ مطرف تھے کیوں اس کی وجہ بہت سمپل ہے جن کے پاس دنیا کی کوئی اتنی رنگا رونق نہیں چکا چون نہیں ان کے پاس تو قربانی کرنے کو کچھ ہوتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں ویسے ہی نہیں ملا ہوا چلو مان لیتے ہیں نبی کی بات شاید مل جائے اور جن کو یہاں ملا ہوتا ہے ان کو وہ چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے دوسری بات ہے اس ملنے کو وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی طرف سے ایک تائید سمجھتے ہیں کہ لو دیکھو اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو کیا اللہ تعالی ہمیں پھر نہ یہاں دنیا میں دیتا تو لہٰذا یہ ڈبل غلط فہمی جو ان کو ہوتی ہے نا اس کی بنیاد پہ پھر یہ مزید بگڑتے ہیں یاد رکھیے نہ دولت اپنے نام سے بری ہے اور نہ اقتدار اپنے نام سے برا ہے لیکن دولت اور اقتدار کے ساتھ جو بیماری عام ہے آنے کی جو جرمز اس کے ساتھ آتے ہیں وہ کیا کہ انسان سرکش ہونے لگتا ہے ففا سکوفی ہا ثابت اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے نا دیکھیے آپ خود سمجھیں اپنی ذات پہ ان چیزوں کو لے کے دیکھا کریں آپ کو بالکل سچ لگیں گی ہمیں ذرا موقع مل جائے نا کہیں ذرا بڑا بننے کا تو ہم دیکھیں روپ ڈالنا شروع ہو جائیں گے آج آپ کو کوئی کہہ دینا کہ آپ جو کہیں گے آپ کی مانی جائے گی پھر آپ کہتے ہیں آپ دیکھنا آپ کہاں کیسے تھا آپ دکھاتی ہوں بڑا بن کے آپ جس کو ایک دفعہ بڑا بننا, بنانا دے چاہتے ہیں نا کہ بڑا بن جاؤ وہ پھر آپ کو بار بار بڑا بن کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات کی اس لیے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت نقطہ بھی ہے اور وہ کیا ہے کہ جب کبھی کسی جگہ آپ نے دین کو پروموٹ کرانا ہے دین کا ٹرینڈ لانا ہے تو وہاں کے ان لیڈس کو پہ محنت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا تھا دوسروں نے بھی یہی کیا ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی میں یہ چاہا کہ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں یہاں سے تو سارے میسج جاتے ہیں یہی تو لوگوں کو ٹرینڈس دیتے ہیں اگر یہ دین پہ آ جاتے ہیں تو چلے کوئی بات نہیں ہے میں ان پہ فوکس کر لیتا ہوں اور آپ نے غریب ان کے مطالبے کیا تھے کہ ان غریبوں کو ہٹاؤ ایک بہت بڑا کیڑا ہوتا ہے دماغوں کے اندر کہ جہاں عام چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں وہاں بڑے کیوں بیٹھیں جہاں مطلب دیکھیے کیسے ایسے بڑے قائدین اگر خانہ کعبہ میں بھی پہنچ جاتے ہیں تو ان کو الگ پروٹوکال چاہیے ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس بات ہو جائے تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اگر دین کی بات مل جاتی ہے نا تو وہ لوگ جو ہے پھر آگے جاتے ہیں آج کے دور کے ایک اور بڑے بھی ہیں اور وہ کون ہے میڈیا آج کا سب سے بڑا ملا جو ہے نا مترف جو ہے وہ میڈیا میڈیا تو سمجھتے ہیں نا یعنی جہاں سے پروموٹ ہوتا ہے کیوں ٹرینڈ سیٹس کہاں سے ہوتے ہیں سب سے زیادہ میسج جلدی کنوے کہاں ہوتا ہے میڈیا سے ہوتا ہے آج کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ دین اسلام پھیلے تو ہمیں میڈیا کو پکڑنا پڑے گا وہ میڈیا جو برائیوں کا اشتہار بنا ہوتا ہے اور جہاں سے لوگ شیطان کے میسیجز کو کنوے کرواتے ہیں اور اس کو آگے کراتے ہیں وہاں سے اگر آپ اللہ کے دین کو پھیلائیں گے نا آپ دیکھیں گے دین جلدی پھیلے گا کوئی بات جو پیچھے بھی ہو چکی ہے ایک دو بار کہ یاد رکھے کہ ہر ایک کی ایک حد ہوتی ہے نا اس مائیک کی حد صرف اس بلڈنگ تک ہے اسی طرح جب آپ اس پیغام کو کسی ایسی جگہ پہنچا دیتے ہیں اور وہاں پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں سے یہ بات سب ان لوگوں تک بھی جائے جو عام اور خاص ہیں تو وہاں بات جائے گی کبھی بھی کوئی نیا پروگرام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت فلائر بانٹے ہیں میں پوچھتی ہوں کہاں بانٹے ہیں تو کہتے ہیں وہ جی مسجدوں میں بانٹے فلاں مسجد میں بانٹے فلاں جگہ بانٹے فلاں جگہ بانٹے تو میں کہتی ہوں کہ یہاں تو وہ لوگ وہی آتے ہیں جو چند لوگ ہیں شہر کا ہر انسان مسجد میں آتا ہے آج بھی دیکھیے بازاروں میں جو آنے والے ہیں ان پہ مسجدوں کے راہیں بند ہیں آپ ان کو جائیے ان کو فوکس کیجئے جو بیچارے آتے نہیں مسجد میں تو بیچارے پہلے ہی نہیں ہیں یہ تو ایسے جیسے صحت مندوں کو آپ نسخے بانٹنا شروع ہو جائیں دوائیوں کے آپ کا کام کیا وہاں جائیں جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے آپ وہاں دین کا کام شروع کروائیں وہاں جا کے کوئی درس ارینج کرائیں جہاں بالکل نارمل لوگ ہیں جو بیچاروں نے ابھی دین سیکھا نہیں دین چکھا نہیں پبلک پلیسز کوئی ایسے کام بعض لوگ کہتے ہیں وہ کہاں آئیں گے میں کہتے ہیں کو کیسے اجازت ہوئی اس بات کی کہ آپ کہہ دیں کہ وہ نہیں آئیں گے اللہ جب کسی کو لانا چاہتا ہے صرف ایک بندہ دین کی طرف آتا ہے اور آپ دیکھیے کہ اسلام اتنا پھیل جاتا ہے عمر فاروق آئے تھے تو اسلام کو کتنی طاقت ملی اور آپ پڑھ کے دیکھیے ذرا کے دین اسلام سے پہلے کے حالات تو آپ بالکل ایک مختلف شخصیت دیکھیں گے تو لہٰذا یہاں بات ہمارے لیے کم از کم عمل کی یہ ہے کہ اگر ہم مطرفین میں سے نہیں ہیں تو پھر ہمیں ان کو ٹرینڈ سیٹر سمجھنے کی بجائے دین اور دین والوں کے ٹرینڈس کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر اللہ نے ہمیں مطرفین سے بنایا ہے تو پھر انشاءاللہ ان کے لیے تو ایک بڑی خوبصورت مثال صورت کا ہف میں آنے والی ہے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا پھرا کے فرمایا من کا نیوری دلا چلا تجل نالہ فی خانہ نشہ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدے کا ہی ہو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سر دس دیتے ہیں بلاخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں تھتکارہ ہوا داخل ہوگا ممنارت وسا الحاثہ یہاں و مؤمن اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدر دانی کی جائے گی یہ ہیں آیت نمبر بلکہ اگلی بھی ساتھی پڑیں گے کلند نمتوا کلن نمت دہا اُلائی وہا الائے منت ہم ہر ایک کو بہم پہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کی کے انعامات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں انظر کئی ففت دلنا دیکھ لے کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے یہ تھی آیت نمبر ایٹین سے ٹوینٹی ون اٹھارہ سے اکیس اس کا عنوان لکھیے دنیا نقد آخرت ادھار دوسرا ٹاپک بھی اس کا ہم لکھیں گے کامیابی سلیش ڈالیں یعنی کامیابی کیا ہے سکسیس مواقع اور انتظامات کو استعمال کرنے کا دوسرا نام کامیابی کیا ہے مواقع اور انتظامات کو استعمال کرنے کا دوسرا نام ہاں جی ان آیتوں کی تفسیر کس کو معلوم ہے کل کون لوگ موجود تھے شام کے درس میں جی رفت کے ربینہ کیا نام بھول جاتی ہے ان کا کدھر ہیں آپ موجود ہیں کل ان آیات پہ درس ہوا شام کو آپ کو یاد ہے کون کون تھا شام کے درس میں کل تو پھر میں دوبارہ بولوں کہ آپ بتائیں گے بعد میں لوگوں کو है? اس پہ الحمدللہ وہ درس ریکارڈ ہو چکا ہے آپ آن لائن والوں کو بھی بھیج دیں مومن جنت کا درخت تو انشاءاللہ شاء آپ سب کے لیے تو یہ بات میں تھوڑی سی دوہراؤں گی ادھر لیکن اس کو ہم نے بڑی ڈیپتھ میں جا کے ایک گھنٹے کا ایک درس تھا تقریباً اس میں دیکھا تھا کہ یہ آجلا اور آخرہ کیا ہے لیکن یقین کریں کہ ایمان والے کی زندگی کے اندر یہ دو لفظ بڑے اہم ہوتے ہیں ایک وہ چیز ہے جو آپ کو فوراً اپنی کوششوں کے بعد ملنے لگتی ہے اور ایک وہ ہے جس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے دنیا کی لیے کام کرنے والے کو فوراً اس کا بدلہ ملتا ہے آپ پیسے لگاتے ہیں چیز آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے آپ وقت لگاتے ہیں چیز آپ, آپ کو اس کا اثر دکھنے لگتا ہے آپ سکلز لگاتے ہیں اس کا اثر دکھتا ہے اس کے برعکس جب آخرت کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور انتظار کرنا انسان کو سب سے برا لگتا ہے وہ لوگ جو دنیا میں مصلحت پرستی کے مصلحت پرستی کے طریقے اختیار کرتے ہیں نا تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں عزت ملے ادھر ہی مال ملے دولت سب کچھ ملے اس کے لیے ان کو کچھ بھی قربانی کرنی پڑے وہ کرنے کو تیار ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالی اجلت پسند جلد باز قسم کے لوگ کہتا ہے کچا پھل توڑیں گے تو کھٹا ہوگا کچی ہنڈیاں کھولیں گے تو وہ بالکل خراب ہوگی کچی روٹی آپ کا پیٹ چلائے گی اس طرح وہ لوگ جو صرف اس دنیا کو پانے کے لیے فورن سے فورن کام کرنے لگتے ہیں اپنی خر خواہش کو یہاں پوری کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو اللہ کی پرستش کی بجائے خواہش پرست ہونے لگتے ہیں ایسے لوگوں کو یہاں تو جو ملنا ہے کیا ملے گا لیکن آخرت میں وہ بہت مشکل میں ہوں گے آپ عنایتوں کو ہائی لائٹ یہاں ایک تقابل ہے پہلی چیز دیکھیے کہ دنیا چاہنے والے کو دنیا ملتی ہے کتنی جتنی اللہ چاہتا ہے میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بھکاری آتا ہے نا بھیک مانگنے تو آپ اس کو دیتے ہیں مگر وہ دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں وہ جو مرضی مانگے وہ کہے مجھے یہ سونے کی چوڑی دے دو آپ وہ نہیں دیتے آپ اس کو چوننی دے دیتے ہیں دنیا چاہنے والے کی بھی یہی مثال ہے وہ اللہ سے جو مرضی مانگتا رہے جتنا مانگتا رہے لیکن اللہ اس کو اتنا ہی دے گا جتنا اس نے چاہا وہ تھوڑے کو بھی دے کے اس کو مطمئن کر دے گا کیونکہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اس کو دنیا کا تھوڑا بھی زیادہ لگ رہا ہوتا ہے اور جو آخرت کا طلب ہوتا ہے اس کو آخرت کا آخرت کا زیادہ جو زیادہ ہے وہ بھی اس کو تھوڑا لگ رہا ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا پانے والا جو ہے وہ صرف دنیا کو لینے لگتا ہے اور آخرت کو پانے والا کیا ہے کہ جو آخرت کو لیتا ہے ہم نے جو مثال کل ڈسکس کی تھی کہ ایک ہے آپ اس بیج کو کسی زرخیز زمین کے اندر ڈالتے ہیں کچھ دن کے بعد وہاں سے کمپل پھوٹے گی کومپل سے پھر پودا نکلے گا پودا بعد میں درخت میں بدلے گا پھر پتے لگیں گے اور آخر میں اس میں پھل آنے لگے گا اسی بیج کو اگر آپ کسی پتھریلی زمین پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ بیج بھی ضائع ہو جائے گا گھن لگ جائے گا کیونکہ اس کے اندر فرٹیلائزنگ کی کنڈیش مطلب کوالٹی نہیں ہے یہی حال ہے اس انسان کا جو اپنے آپ کو دنیا میں لگاتا ہے وہ ایسے جیسے ایک پتھریلی زمین میں اپنا بیج ڈال رہا ہے اور جو بندہ آخرت کی زمین کے اوپر اپنے آپ کو لگانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ پھر وہ ایک ایسے درخت کی صورت میں ابھرے گا کہ درخت لگے گا اس دنیا میں لیکن اس کا پھل آخرت میں کھائیں گے اگر آپ سب بھی اپنا ای میل ایڈریس دے دیں یا اگر آپ کو ابھی تک میرا حل آن لائن کا پتہ چل چکا ہے کل مجھے وہاں سے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی ان لوگوں نے کہ اگر آپ آن لائن پہ جا کے دورہ قرآن کا جو ہمارا ہے اس کو رجسٹریشن فارم میں رجسٹر کروا لیں کیونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ یہاں باقاعدہ سن رہے ہیں تو جو ای میلس ہم دوسروں کو بھیج رہے ہیں جو لیکچر چاہتے ہیں جو بھی ہینڈ چاہتے ہیں وہ سب کو بھی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بعد میں ابھی اس پہ ذہن نہ ڈالیں لیکن بعد میں اگر آپ چاہیں تو یہاں یا گھر میں جا کے تو آپ دورہ کے لنک پہ جا کے وہاں سے رجسٹریشن فیل کریں آپ کو آئی ڈی بھی مل جائے گی آپ آن لائن پہ بھی سننا چاہیں جیسے بھی آگے طاق راتوں کا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ گھر سے سننا چاہ رہے ہیں تو ابھی سے اس کی تیاری کریں تاکہ آپ کو اس لسٹ میں ہم لوگ شامل کر سکیں تو بہرحال بڑی خوبصورت آیات ہیں اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے درخت لگانے والا بنا دے کہ ہم وہاں جا کے حاصل کریں اپنی نیکیوں کو اور وہاں اس کے ملیں گے آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے کسی کو کچھ دیا ہو چھوٹی سی مثال ذہن میں اللہ نے ڈال دی مثال ہے کہ آپ کے اس بہت مال تھا اللہ نے بہت دین دی تھی اور دل بھی بڑا دیا تھا آپ اس کو بھی ادھار دے دیتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں اور یاد بھی نہیں رکھتے کہ دیا دیا جس نے واپس کرنا ہوگا خود ہی کر دے گا اللہ ہمارے دلوں کو ایسا کر دے اب آپ دیکھیے کہ بل فرض کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا جب اس کا دل آتا ہے وہ دے دیتا ہے اسی دوران آپ کسی ایک اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں حالات آپ کا مال ختم ہو جاتا ہے بالکل آپ کا یعنی ڈیڈ ہو گیا بزنس آپ کا مال چلا گیا ختم ہو گیا اب آپ سوچیں کہ ایسے وقت میں جب آپ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے یا بینک کرپٹ ہو گئے اور اس وقت پھر آپ کے پاس کوئی شخص آئے اس کا فون آئے اور وہ کہے کہ میں نے آپ کا فلاں وقت پال سے لیا تھا میں آپ کو ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سوچیے کہ وہ چاہے چند لاکھ ہو آپ کو اس وقت وہ چند لاکھ کتنی بڑی غنیمت لگیں گے ہو سکتا ہے جب آپ کے یہاں مال تھا آپ اس کو کہیں کیئر نہیں ڈونٹ ویری ٹیک اٹ لیکن جب آپ مشکل میں آتے ہیں تو آپ کو چند ہزار بھی بھڑے لگتے ہیں لاکھوں کی بات دور کی ہے یہی ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا رب بکا سیات بہت سارے دنیا میں کپڑے پہننے والے کل کے کے دن برہنہ ہوں گے نکی ہوں گے آج شوہروں والی ہیں کل وہاں بے شوہروں والیاں ہوں گی آج بہت دنیا کے نا... اوپر ہم اپنا روپ ڈالے میں کل ہم بے روپ ہوں گے ایسے وقت میں بندے کی وہ نیکیاں جو اس نے چھپا کے کی ہوں گی اور اللہ کی رضا کے لیے کی ہوں گی اور وہ مال جو اللہ کے راستے میں لگائے ہوگا فرشتے اٹھا اٹھا کے دیں گے کہ یہ بندے تو یہ لے لے ایسا ایک واقعہ یاد آ کے آگے کہیں انشاءاللہ شاء آپ کو سناؤں گی کہ بندہ جب قیامت کے میدان میں بعض اتنا بھی زیادہ مجبور کیا جائے گا کہ صرف ایک نیکی کی کمی اس کو جہنوں میں ڈال دے گی اور فرشتوں کو حکم ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو کیونکہ اس کے بس نیکی کم ہے تو وہ اس وقت خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیا جائے کہ میں ایک نیکی اگر لے آؤں کسی سے بھی لے آؤں اتنے رشتے دار دکھ رہے ہیں اتنے دوست ہیں ساتھی ہی ہیں ساری زندگی ان کی خدمت کرتا رہا تو مجھے پھر آپ جنت میں جانے دیں گے کہا جائے گا ہاں لے آؤ جاؤ اب وہ جائے گا ماں کے پاس باپ کے پاس سب کے پاس کہ ایک نیکی دے دو ڈھیر پڑے ہیں اب اس کا تو خیال ہوگا کہ وہ سب کچھ دے دیں گے لیکن وہ کہیں گے چلے جاؤ تمہاری وجہ سے تو آج ہم پریشان ہیں تمہیں تو ہم نہیں روکتے تھے نہیں ٹوکتے تھے اور بالآخر انسان شرم سار روک کے اپنے نامۂ مال کے پاس آئے گا اب اس کو یقین ہوگا کہ میرے لیے تو بس جہنم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ جاؤ میں نے جو اس کے لیے چھپا کے رکھا تھا لے کے اس وقت فرشتے پھر ایک چھوٹا سا موتی لے کے آئیں گے ایک ڈبیا کے اندر چمکتا ہوا اور کہا جائے گا اس کو اپنے پلڑے میں رکھو وہ کہہ گا یہ اتنا سا موتی اتنے بڑے پلڑوں میں کیا کرے گا آج سب نے دھتکار دیا شاید اس وقت میرے ساتھ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے کہا جائے گا نہیں تم اس پلڑے میں رکھ کے تو دیکھو اور اس ایک چھوٹے سے موتی کا نیکیوں کے پلڑے میں رکھنا اس پلڑے کو اتنا بھاری کر دے گا کہ وہ چھک جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے جو جنت میں چلے جاؤ اس وقت بندہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کیا کیا یہ کہاں سے آیا آج تو آپ نے بڑا احسان کر دیا کہا جائے گا یہ احسان نہیں ہے یہ تیری نیکی تھی اللہ یہ کون سی نہیں کی تھی پھر یاد کرائے گا اللہ یاد کا رات کا وقت تھا سردی تھی سب سو رہے تھے تو بھی سو رہا تھا پھر میرے خوف سے تیری آنکھ کھل گئی پھر تو بستر سے اٹھا تو نے وضو کیا اور تو جائے نماز پہ اور میری خوف سے میرے خوف سے تیری آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا اللہ یاد ہے کہ یہ وہی آنسو میں نے موتی کا بنا کے چھپا دیا تھا فولا کا کا یہم مشکورہ یہ قدر دان رب ہے بعض روایت تو میں آتا ہے کہ گٹھڑ دیے جائیں گے اور وہ کہے گا یہ کیا ہے تو کہا دے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تیری دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھیں میں نے سنبھال لیا تھا اللہ چاہے تو ان دعاؤں کے بدلے دنیا کا راج دے دیتا لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے بندے کے اوپر دنیا میں کتنے مشکل لمحے آنے والے ہیں اور اللہ سے بڑا کوئی قدردار نہیں ہے واللہ ہی اگر آپ نے نوکری کرنی ہے نہ تو اللہ کی کیجئے جاب کرنی ہے تو اللہ کی کیجیے اگر بزنس کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ کیجیے اگر پارٹنرشپ کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ کریں اگر اپنی زندگی دینی ہے تو اللہ کے راستے میں دیں اپنی جوانی اپنا مال اپنی اسکلس دینی ہے اللہ کے راستے میں دیں اس لیے کہ واقع سار یوم مشکورہ وہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا کہ حضرت نوز کے راستے میں ساڑھے نو سو سال لگائیں تو ان کو تو فائدہ ہو اور اگر آج کے دور میں کوئی لگائے چاہے نو سال تو اللہ اس کے ضائع کرے اللہ پرسنٹیج زیرو اشارے سیکنڈ, سیکنڈ سیکنڈز کا بھی حساب دے گا ایک ایک کروٹ کا اللہ آپ کو حساب دے گا آپ یہاں بیٹھتے ہیں نا آپ کی تکلیف ہوتی ہے آپ کی کمر میں درد ہوتی ہے اگر آپ کو لکھنے میں مشکل ہوتی ہے آپ کو فوکس کرنے میں مشکل ہوتی ہے آپ کو ٹاپک یاد رکھنے میں مشکل لگتی ہے اس رب کا وعدہ ہے کہ کہنا سار یوں مشکورہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اللہ کی قدر دانیاں کرے گا آپ کو خوش کر دے گا اس دن کہ تم اس وقت پریشان ہوتے تھے نا میرے راستے میں تمہیں مشکل لگتا تھا نا آؤ میں آج تمہیں اس کا حجر دوں صرف اس دنیا میں کام کرنے کی دیر ہے لیکن شیطان نے ہمیں یہی بہکا دیا اس نے کہا کہ وہ تو تمہاری قدر ہی نہیں کرے گا وہاں جاؤ گے تو ضائع ہو جاؤ گے آؤ میری باتیں مانو میں دیکھو تمہاری قدر کرتا ہوں تو اللہ تعالی ہمیں اس کے راستے میں بہترین کام کرنے والا بنا دے اور اس چھوٹے سے خاکی وجود کو اللہ تعالی قبول کر کے جنتوں کے قوارث بنا دیں ورنہ یاد رکھیے کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں کہ جس سے وہ جنت پا سکے لا لا ہی آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ کہ آخر تم برے حالوں میں بےکس ہو کر بیٹھے رہو گے اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اب تک نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنا وقف لحما جنا حضمن رحمہ اور حاضی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازو کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب برہم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب برہم ہما کما رب بیانی اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے یہ تھی آیت نمبر 22 سے 25 22 سے 25 ان کونوان ہے اختیار میں امتحان ہے چوائس میں ٹیسٹ ہے یہاں سے لے کے آگے چند آیات تک احکامات اشرا ہیں دس حکم جن کو ٹین کمینمنٹ کے نام پہ تورات میں جانتے ہیں یہ قرآن پاک کا ریوائیوڈ ایڈیشن ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پیچھے بھی تذکرہ ہم سن چکے کہ ان احکامات کا حکم پیچھے بھی دیا آگے بھی دیا اور آپ پوری صورت بنی اسرائیل اس کے نام سے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ صورت کا نام ہی بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل کے ساتھ مسلمان امت کا تقابل ہے یہ صورت کے آغاز میں سبحان اللہ زی کہ آنا اور اس کے بعد ساری بنی اسرائیل کی باتیں ہیں اور ان کا آنا یہ حکمت سے خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اگر کوئی کسی کو دین کا ایک خلاصہ دینا چاہے تو یہ بہترین آئے ہیں اور پہلی چیز اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نوٹ کر لیں ہائی لائٹ کر کے کہ لات ما اللہ الا خن آخر یہ پہلا حکم ہے ان میں آخری بھی دیکھیں گے تو آپ ان دونوں کو انشاءاللہ ریلیٹ کریں گے توحید اللہ کو ایک ماننا سب کچھ اس کا ہے وہی رازق وہی مالک وہی غائب وہی سب کچھ کرنے والا ہے غیب کے پردوں میں لیکن اللہ تعالیٰ خود سامنے نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو اتنی نشانیاں دکھا کے یہ ثابت کراتا ہے کہ لا الخا الا اللہ, اللہ اللہ نے ہم سب کو اختیار دیا ہے اس کو مانے یا اس کے ساتھ اوروں کو مانے اس کو نہ مانے اور اوروں کو مانے یا صرف اس کو مانے لیکن اس اختیار میں ایک بہت بڑا امتحان ہے یہ چوائس پہاڑوں کو نہیں ملی فرشتوں کو نہیں ملی ستاروں کو نہیں ملی سورج اور چاند کو نہیں ملی وہ سب کے سب اللہ کو ماننے پر مجبور ہے لیکن انسان کو چوائس دی اور یہی انسان کا امتحان ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنی رحمت سے اس امتحان کو انسانوں کے لیے آسان کر دے اور وہ ایک رب کے ساتھ جڑا رہے ایسا ہی رب جو بندوں کے ان معاملات کو کرنے والا ہے اس کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ خود چھپا ہوا ہے اور وہ بندے کو کہتا ہے کہ تم میرا حق ادا کرو اسی طرح کا معاملہ انسانوں میں سے بڑے ماں باپ کا معاملہ ہے بالکل ویسے ہی ہے کیونکہ بوڑھے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ان کا اولاد کے اوپر کوئی مادی زور نہیں رہتا اور جو اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے نا تو وہ اپنے آزادانہ ذہنی فیصلے کے تحت ایسا کرتی ہے کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ کیسے رہو بوڑے ماں باپ جنہوں نے تم کو پالا جنہوں نے تم کو پوسا تم ان کے ساتھ کیسا رہو دنیا کا تو کوئی قانون اس کو نہیں بتا لیکن کل تم چھوٹے تھے تم بے بالکل بے بس تھے آج وہ بوڑھے بے بس ہیں اللہ نے کہا کہ تم ان کو عف نہ کہو حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر عف سے بھی کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا تو اللہ تعالی وہ بھی ماں باپ کے آگے بولنے کو سے منع کر دیتا اب دیکھیں عف کہتے ہیں نا تو مجھ سے ہوا نکلتی ہے اور پھوک نکلتی ہے نا تو اس سے چراغ گل ہو جاتا ہے اف کہنے سے بوڑھے ماں باپ کے دل کے چراغ بھی بچنے لگتے ہیں جنہوں نے ایک ایک پتے کو سینچ کے ایک درخت بنایا ہو پھر جب وہ پتے ہی ان کو وہی درخت ان کو سایہ دینے سے دور ہو جائیں تو بوڑھے ماں باپ کا دل دکھنے لگتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی بچوں کو بوڑھے ماں باپ کئی بچوں کو ماں باپ پال لیتے ہیں لیکن کئی بچے مل کے ماں باپ کو نہیں پال پاتے بعضفعہ ماں باپ کو تربیت کرنے لگتے ہیں بوڑھے ماں باپ کی تربیت نہیں ہو سکتی ہاں ان کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا اگر وہ بری بات کہتے بھی ہیں تو پھر وہ لاتن ہر ان کو جھڑکو نہیں مجھے یہ بات پہلے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کبھی کو ماں باپ کو بھی جھڑکتا ہے اب سمجھ آنے لگی بچوں کے ماں باپ سے بات کرنے کے سٹائل کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے بادل کا رچ رہے دوستوں سے ساتھیوں سے تو ایسے لگتا ہے جیسے اوس برس رہی ہے اور ماں باپ کے سامنے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان سے بڑا ہمارا کوئی مجرم نہیں جب اولادیں اتنی خود ہونے لگیں کہ کہیں کہ کیوں پیدا کیا تھا ہم کو یہ آپ کا فیصلہ تھا یہ آپ کی لذت تھی ہم نے آپ کو مجبور نہیں کیا آپ بتائیے اس سے زیادہ ان کے دل کیسے ٹوٹتے نہ ہوں گے اللہ نے یہ نہیں کہا ان کو حق دو بلکہ احسانہ حق سے زیادہ دو ماں باپ کسا احسان کہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن جو چیزیں اس وقت ہم سامنے اگر رکھیں ان کو وقت دو ان کو توجہ دو ان کو محبت دو ہم کہتے ہیں ہم نے ماں باپ کو پیسے دے دی اور کیا دیں ہم نے ان کے لیے میڈ رکھ دی اور کیا کریں تو ٹھیک ہے بچپن میں ماں باپ بھی بچے کے لیے بیڈ رکھ دیں اور دیڈ سیٹ آپ کہتے ہیں ہم اتنے پیسے تو ان کو دیتے ہیں تو آپ کے ماں باپ بھی بچپن میں اگر آپ کو نوٹوں کی گڈیاں دے دیتے اور آپ کو ماں دودھ نہ پلاتی تو کیا ملتا آپ سوچئے ایک ایک چیز آج اگر بچے ماں باپ کو ہومز میں ڈال کے مطمئن ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا تو کیا وہ اس چیز کی دلیل نہیں دے رہے کہ ان کے ماں باپ نے یہ بہت بڑی غلطی کی کہ کل ہمیں بھی انہوں نے کیوں بیبی سیٹرز کے ہاتھوں میں نہیں ڈال دی اور خود عیش کرتے مستی کرتے دیکھیے جتنی تیزی سے ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں نا خدا فراموشی کی زندگی ہے اتنی زیادہ ماں باپ فراموشی ہے اور افسوس کی بات ہے اور مجرم ہے وہ ماں باپ جو پہلے اپنے بچوں کی دینی تبلیغ تربیت نہیں کرتے اور جب بچے بگڑتے ہیں اور ان کو پکڑ کے کسی مسجد یا درس میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو ماں باپ کے حقوق پہ درس دو مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے مجھے تو سر سے پاؤں تک آگ لگ جاتی ہے میں کہتی ہوں ہم اپنے بچوں کو دین بھی وہی دینا چاہتے ہیں جو ہمارے حق کے متعلق ہو اس سے زیادہ ان کو ہماری نا... ہمیں ان کی نظروں میں خود غرض کون کہلائے گا آپ اپنے بچوں کو رب سے جوڑیے دیکھیے پھر وہ سے جڑتے ہیں کہ نہیں جڑتے اس کی مثالیں بے شمار آپ کی زندگی میں بھی ہوں گی اور تاریخ میں بھی ہوں گی یہاں اللہ کے ساتھ ماں باپ کی بات آ جانا اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب بندہ رب کا حق ادا کرتا ہے تو اس کو بڑے ماں باپ کا بھی خیال آنے لگتا ہے اور جب اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر وہ ماں باپ کی بھی بات نہیں پسند کرتا آج کے دور کے تحفے کیا ہیں کہ سال میں ایک دن مدر ڈے منا لو اور سال کا ایک دوسرا دن فادر ڈے منا لو اور اس گلٹی کانشس کو ختم کر دو جو تمہارے دل میں آتی ہے ان بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے اللہ کہتا ہے کہ ہر دن مدر ڈے ہے ہر دن فادر ڈے ہے سارا سال تو آپ کسی کو پوچھیں نا اور ایک دن جا کے شکل دکھا کے آ جائیں کہ وہ بیوی بی خوش ہوگی اپنے شوہر سے ہم میں سے کوئی اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہم نے آج کیا تحفے دیے انسانیت کو آگے بھی انشاءاللہ جا کے اس پہ کہیں بات ہوگی لیکن اس وقت صرف اپنے محاسبے کی ضرورت ہے اگر اپنے ماں باپ کا دل دکھا چکے ہیں نا تو معافی مانگ یقین کریں یہی ایک قیمت ہے آپ کے جنت میں جانے کی کہ اگر وہ زندہ ہیں تو جا کے معافی مانگ لیں کنفیس کریے پچھلی ساری کوتاہیوں پہ معافی مانگیں اگر ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اگر ہم واقعی اپنا ریل ٹیسٹ چاہتے ہیں نا تو آج ہم اس کلاس کے بعد جس طرح بھی ممکن ہو فون کے ذریعے ای میل کے ذریعے پاس موجود ہیں تو جا کے ان سے اس بات کا اقرار کیجیے کہ ماں اور باپ شاید میں نے آپ کو دکھایا ہو شاید میں نے آپ کا دل توڑا ہو مجھے معاف کر دو یقین کریں آپ کے مجھ سے بری بات بھی نہیں و سننے دے گی بوڑھی ماں وہ بوڑھا باپ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا وہ فورن آپ کو معاف کر دے گا مسئلہ رہ جاتے ہیں ان لوگوں کا کہ جن کے ہیں نہیں چلے گئے ان کو دکھا چھوڑ دیا وہ دنیا سے جل جل کے چلے گئے اب کیا کیا جائے ایسا ہی سوال ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کیا تھا کہ اللہ کے نبی اس حال سے چلے گئے کہ میرے سے ناراض تھے میں کیا کروں کہا تم کثرت سے پڑھو کہ رب رحم ہو ماں رب یعنی سے ماں باپ کے لیے پھر دعا مانگیں کثرت سے مانگیں ان کی طرف سے صدقہ کریں اپنی نیکیوں کے سفر کو تیز سے تیز کر دیں بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو ہمارے ماں باپ کے حق میں لگا دے اب اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں اللہ نے اس میں تسلی دے دی کہ کوئی بات نہیں بعض اولاد چاہتی ہے ماں باپ کو دیکھنا ٹھیک کرنا لیکن طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے مزاج کا فرق ہوتا ہے کہیں بچے دین پہ ہوتے ہیں ماں باپ دین سے دور ہوتے ہیں اب ایسی اولادوں کے لیے کیا بات ہے تو اللہ نے ان کا بھی جواب دے دیا کہ غم نہ کرو اگر تم خوش ہو رب و بھی رب کو پتہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تمہارے دل کے اندر جو بات ہے اگر سچ کی ہے خیر کی ہے تم کوشش کرتے ہو لیکن وہ خوش ہوتے ہی نہیں اور حقیقت ہے, کچھ بزرگ ہوتے ہیں وہ خوش نہیں ہو سکتے تو پھر تم اللہ کے لیے ان کو خوش کرتے وہ نہیں ہوتے تو اللہ تعال تمہیں معاف کر دے گا اللہ تو ماں باپ کا بھی ہے تو بچوں کا بھی ہے ہمارا جب ماں باپ کی بات کرتے ہیں تو بچوں کو بالکل لٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اللہ نے ایسا نہیں کیا ہر بندے کے دل پہ اللہ کی نظر ہے اب آگے کچھ احکامات ہیں جن کا انہی احکامات کے اندر مزید تذکرہ ہے جو ٹین کمینمنٹس تھے رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی نا ہے اور اگر تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھائے اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے اور پھر اور پھر کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے یہ تھی آیت نمبر چھبیس سے تیس ٹوینٹی سکس ٹو اس کا عنوان لکھئے مال ضرورت کے لیے ہے نمائش کے لیے نہیں دوسرا ٹاپک لکھیں گے اعتدال بہترین راہ ہے رشتہ داروں کی بات ہوئی یہاں ماں باپ کے حقوق کے بعد جن کا حق ہے وہ رشتہ داروں کا ہے اور الاقرب و من الاقرب کے اصول پہ ہر قریبی دوسرے سے پہلے قریبی قریب تر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ چلتا ہے کہ باپ کے بعد جس کا حق ہے وہ چچا کا ہے اور ماں کے بعد جس کا حق ہے وہ خالہ کا ہے جس کی ماں چلی گئی ہے دنیا سے اب وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دینا چاہتا ہے تو اپنی خالہ کی خدمت کرے اس کی مدد کرے باپ دنیا سے چلا گیا تو چچا تایا جو بھی بھائی ہوتے ہیں باپ کے ان کی مدد کی جائے داریوں کو ملانا اسلام کے اندر اتنا پسندیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحم کے ساتھ جوڑ دیا اور کل قیامت کے دن جو لوگ رشتہ داریوں کو کاٹ کے دنیا میں سے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا یہاں اصل میں وہی بات بتا دی کہ جو انسان کا مال ہے نا دیکھیں تین لفظ اگر آپ لکھ لیں تو آپ کو مال خرچ کرنے کا بہترین سلیقہ آ سکتا ہے ایک لفظ ہوتی ہے اسائش. ایک لفظ ہے آسائش دوسرا ہے آرائش اور تیسرا ہے نمائش انگلش میں بول دیتی ہوں جو لوگوں کو مشکل ہوتا ہے پہلا میں نے بولا اسائش۔ اس کا مطلب ہے لگژری لگژری مین کمفرٹ کیا لگژری کی بجائے کمفورٹ کر دیں اس کو دوسرا ہے آرائش اس کو آپ کہہ لیں ڈیکوریشن اور تیسرا ہے نمائش یہ ہے شو آف اسلام کمفورٹ کی بھی اجازت دیتا ہیں آپ گھر میں کمفرٹی کمفرٹ ٹیبل چیئرز کرسیاں میز رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ کمفرٹیبل کار خرید سکتے ہیں اگر آپ افورڈ کریں آپ کی جائز کمائی کے نو پرابلم دوسری چیز رہ جاتی ہے ڈیکوریشن خوبصورتی آرائش اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے جب آپ نے کپڑے پہن نہیں ہے تو اگر آپ اچھا پرنٹ خرید لیتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے آپ مرے مرے رنگ لینے کے بجائے شوخ رنگ لیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں آپ کو اپنے کرد پرد پردے لگانے تو تھے ہی اگر آپ اس کو تھوڑا سا خوبصورت کرنے کے لیے اگر کچھ خرچ کر لیتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن جس چیز کی اجازت نہیں وہ نمائش ہے شو کے لیے نہیں کر سکتے آپ بڑا گھر نرم آرام دہ کرسیاں رکھیں اس لیے کہ لوگ دیکھیں وہ کیا گھر ہے کتن اجازت نہیں آپ اس لیے خوبصورت کپڑے پہنے کے لوگ دیکھ کے مرتے جائیں آپ کے کپڑوں کو دیکھ کے اس کی اجازت نہیں ہے آپ اپنی آنکھوں کی خوشی کے لیے آپ کو اللہ نے مزاج دیا پچھے رنگ کے کپڑے پہنیں آپ کڑھائی والے پہن لیں آپ سلائی والے پہن لیں کوئی حرج نہیں لیکن یہ کب بگڑ جاتے ہیں جب ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ایک دفعہ دیکھ لیا دوبارہ بھی دیکھنا ہوگا تو نمائش مند اور جب بندہ اس چیز کے اوپر عمل کرتا ہے نا تو اس کی زندگی سے جو چیز نکل جاتی ہے نا وہ اصراف نکل جاتا ہے آپ سچ بتائیے خواتین خاص طور پہ اس چیز کے اوپر بہت ہی فائدہ ان کو ہوگا کہ جتنے کپڑے اس وقت ہماری واڈروبس میں ہیں ایک اوسط درجے کی خاتون کیا ہمیں ان کی ایگزیکٹ گنتی پتہ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں آپ میں سے کوئی کہ کتنے کپڑے اس وقت اس کے پاس موجود ہیں اس کے واڈروب میں اس کے سوٹ کیسز میں اس کے گھروں میں کوئی ایک بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرا آن لائن سے بھی ہاتھ کھڑا کیا جا سکتا ہے اگر آپ سمجھیں اب آپ بتائیے پیچھے ایک دن ہم نے بات کی تھی نا کہ ان کی قیمت نوٹ کرنی ہے اب آپ بتائیے کہ جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں کاؤنٹیبل نہیں وہ چیز دوسری بات آپ دیکھیے کہ کیا ہم میں سے ہر ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس جتنے کپڑے ہیں میں نے وہ سارے کپڑے ایک ایک دفعہ کم از کم پہن لیے میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے شادی میں جو سو جوڑے ملتے ہیں نا اس میں سے کم از کم آدھے جوڑے دلہن نے بھی پہننے ہی نہیں ہوتے کہ فیشن بدل جاتا ہے موسم بدل جاتا ہے ناپ بدل جاتا ہے اللہ منع نہیں کرتا دیکھیں آپ اچھا خوبصورت کپڑا بنا سکتے ہیں عید آ رہی ہے نا آپ ایک اچھا سوٹ بنا سکتے ہیں لیکن اس کپڑے کو خریدنے کے لیے آپ کی اگر نمازیں جا رہی ہیں آپ کی سوچ جا رہی ہے آپ کے روزے جا رہے ہیں تو آپ کو قطن اجازت نہیں اس جوڑے کو بنانے کی آپ ایک اچھا سوٹ بنا لیں موسم بدلتے آپ کو موٹے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے موسم بدلتا آپ کو گرمیوں کے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو یہ ایک مناسب موقع دے کے بازار جا کے اپنی پسند سے خرید لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کسی مناسب طریقے سے ان کو سلوا لیں پھر اس کے بعد اپنے دل کو اس پہ راضی کر لیں گھر کی کوئی شادی آتی ہے کوئی بھائی کے بچے کی بہن کی اپنے گھر کی آپ دو تین جوڑے بنا سکتے ہیں اچھے بنا لیں اپنی حیثیت کے لیکن اب ان کپڑوں کو اس لیے دوبارہ نہ پہنا کہ دوسرے دیکھ چکے ہیں یہ زیادتی ہوگی اللہ کے نبی اس چیز کو کن لفظوں میں کہتے ہیں کہ ماں اعلیٰ مَ نقت یہ تین لفظوں کی حدیث ہے اگر ہم اپنی زندگی میں ڈال لیں تو یقین کریں کہ ہمارے آدھے مسئلے ہلوں کہ ماں کبھی بھی مفلس نہیں ہوگا منخت سے جس نے درمیانہ خرچ کیا جو بندہ اپنے اچھے دنوں میں کچھ نہ کچھ بچا کے اور جمع کر کے رکھتا ہے نا وہ برے دنوں میں بھی انشاءاللہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا جب ہماری خواہشات اتنی بڑھیں کہ وہ ہمیں بھگاتی پھریں اور پہننا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو تو یہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اسلام دین فطرت ہے اب یہ اگر میرا دوپٹہ ہے اگر میں نے اس کو چار دفعہ پہن لیا ہے پانچ دفعہ پھر پہن لیا ہے تو آپ بتائیں کہ اس سے میری شان میں کیا کمی ہوئی ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے یہ پچھلے مہینے میں مجھے چار پانچ دفعہ دیکھا ہو کیا میری شان میں اسے کوئی کمی ہوئی اور اگر میں آج ہر روز آپ کے سامنے ایک نیا سوٹ پہن کے آؤں آپ بتائیے کیا میری اس عزت میں کوئی زیادہ ہوگا آپ کو آپ کی نظروں میں ہو جائے گا جو مجھے دیکھ ہی نہیں رہے ان کی نظروں میں کیا ہوگا یہ جو جھوٹے معیار ہم نے عزت کے اور شہرت کے قائم کیے ہوئے نا اس نے ہمیں دو دین کے کاموں سے روکا ہوا ہے سارا دن کپڑے سمیٹتے رہتے ہیں ایک کا دوپٹہ نہیں ہے تو ایک کا اسکارف نہیں ہے ایک کی چادر نہیں ہے ایک کا وہ نہیں ہے اب وہ خراب ہو گیا اب اس کا رنگ بدل گیا اب یہ فیشن بدل گیا اور یہی کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے ایک با مقصد انسان دیکھ لیجئے اور ایک اور چھوٹی سی بات جہاں کپڑوں کی بات اس لیے کی کہ عموماً ہمارا خرچ کپڑوں پہ لگتا ہے زیور تو اتنا مہنگا ہو گیا کہ اب وہ ایک دفعہ لے کے ڈانٹ کھا کے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اگلے سال اب پھر کھائیں گے گندرانٹ لیکن کپڑوں پہ میرا خوب زور چلتا ہے سچ ہے کوئی شادی پہ نیا زیور تو نہیں بنوانے کی عزت کر رہا شوہر سے کسی کے گھر میں جھگڑا تو نہیں چل رہا ہاں تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ یعنی ان چیزوں کا غلام کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس با مقصد کام کا وقت نہیں رہتا جو بات شیئر کرنے کے لیے تھی اور دل میں اللہ نے بھی ڈالی ہم نے چونکہ شہد کی مکھی کو پڑھا ہے نا کل ڈیٹیل سے تو اب میرے سیر میں تو ہر چیز میں وہی مثال آ رہی ہے کبھی آپ نے شہد کی مکھی کو کپڑے بدلتے دیکھا جویلرس کی دکان پہ دیکھا کبھی آپ نے اس کو میک اپ خریدتے دیکھا چلے اور کون سی چیزیں کام کر رہی ہیں کل پچھلے پارے میں ہمارے ان کا بھی ذکر آیا تھا انام کا دودھ دیتے ہیں بھینسیں آگے آئے گا اس لیے اس پہ میں نے زیادہ کل فوکس نہیں کیا تھا صرف مومن نون میں ہم پڑھیں گے اس کو اب دیکھیں کبھی آپ نے کسی بھینس کو بوتیک پہ دیکھا ہاں؟ پوری کائنات کام کر رہی ہے کام کام کام اور با مقصد لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے نہیں یاد کہ میں کب کتنے سال پہلے بازار گئی تھی اور گئی بھی ہوں گی پچھلے ایک سال دو میں دو چار دفعہ تو وہ گروسری کے لیے گئی ہوں گی اور وہ بھی جب میں اپنے سٹیشن پہ ہوتی ہوں مجھے نہیں یاد اور میرا دل اتنا مطمئن اتنا اور کچھ کم بھی نہیں ہوا میرے پاس بلکہ میری زندگی اور مطمئن اور سکون لی اور ابھی یہ بھی چیزیں دل چاہتا نہ ہوں جتنی ہے جو دوسروں کی محبتوں کی صورت پہ ہم پہ اڈیل دی جاتی ہے نا کوئی ماں کی محبت کوئی بہن کی محبت خالہ کی محبت وہ محبتیں نہیں ہم سے سنبھلتی جو تحفوں کی صورت میں ہمارے سر پہ ڈال دی جاتی ہیں کیوں کہ مقصد ہے نا سامنے ورنہ آپ دیکھیے کہ با مقصد انسان یہ افورڈ نہیں کر سکتا ان چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا اللہ ان چیز اتنا نہیں میں کبھی سوچتی ہوں اللہ اس کا حساب لے گا چیتھڑا یہ کیا آپ پہن لیں پیور ریشم پہن لیں آپ سافٹ سے سافٹ آپ دس ہزار روپے کا سوٹ پہنیں آپ کہہ رہے ہیں یہ دس ہزار اللہ کہتا ہے یہ چیتھڑا یہ کیا میں اس کا حساب لوں? چھوڑو اصل مسئلہ یہ کہ یہ چیزیں انسان کی سوچ لے لیتی ہیں اور ایک بندہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آئی کینٹ افورڈ تو دنیا دار تو کہتے ہیں نا کہ مال میں افورڈ نہیں کر سکتا ایک با مقصد انسان کہتا ہے کہ میں اس کی خدمت نہیں کر سکتا اللہ کے حکم سے جب سے اپنے آپ کو ان چیزوں میں رکھا ہے میں نے سٹارچ والے کپڑے پہننے چھوڑ دیے میں استری والے کپڑے نہیں پہنتی میں कुछ नहीं क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती मैं कहां इतना वक्त निकालू कि मैं इसको धोऊँ इसकी पूजा करूँ इसको मैं विल स्टार्च करूँ फिर मैं एक घंटा लगा के इसको इस्त्री करूँ फिर पहन के भी देखिए सोच बदलती है आप एक ढीला ढाला सीधा साधा कपड़ा पहने और आप एक स्टार्च वाला पहनें कि आपकी सोच में फ़र्क आता है नमाज पढ़ के देख लें दोनों कपड़ों में पूरे वक्त में आप अपनी क्रीज ठीक करते रहेंगे आप कहेंगे ये क्या हो गया ये ढीला हो गया आप इसको ऐसा करना है वैसा करना है क्यों इतनी और वो चीज़ें आपकी तवज्जो लेती हैं आप नया कपड़ा पहनते हैं तो आपकी आपका बर्तन भी नहीं धोने को दिल जाता ہاں اور آپ گھر کے کپڑے پہنتے ہیں ایک دم اب شروع ہو جاتے ہیں چلو اب شروع کرتے ہیں تو ایک با مقصد انسان کے پاس کم, کبھی کبھی دل خوش کرنے کے لیے کر لیا کریں لیکن اس کو اپنی زندگی کا ایک گول نہ بنائیں تاکہ آپ کچھ اور کام بھی کریں اگر اس وقت ہم ایک بڑی مشکل سی کمٹمنٹ کریں جو مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے لیکن آج ہم رمضان میں یہ باتیں کر رہے ہیں نا اگر ہم یہ کہیں کہ اس رمضان سے اگلے رمضان تک میں نے کوئی نیا کپڑا نہیں بنانا کیا ہم جی سکیں گے آپ کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے ہمارے پاس جتنے کپڑے ہیں اگلے دس سال تک اگر ہم ایک بھی نہ بنائیں تو دل... میں اپنے سمیت کہوں گی ایون میں خود نہیں بناتی میرے پاس کچھ نہیں ہوتا پھر بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک سال کیا میرے حال ہے ہم ساری اب اگلی زندگی نہ ہی پہنے نہ ہی سلوائیں تو بھی ٹھیک ہے کرنا چاہتے ہیں نیت اگلے دورۂ قرآن میں پھر اس کا اس کا ٹیسٹ ہوگا جی آپ کیا کہہ رہے نہیں بنائیں گے نا ان اللہ جزاک اب یہ نہ کریں کہ آپ اپنی بہن کے بنانے لگے اور بہن کو کہیں کہ میرے بنا دو دیکھیں ہر قانون کے اندر کچھ نہ کچھ اور دروازے دھوتے ہیں آپ آگے دوسروں کو دے دیں دیکھیں کبھی بھی کوئی چیز آئے نا تو اس کے بدلے میں اپنی کچھ نکال دیں ایک آئی تو اس کی جگہ دے دیں اپنی الماری میں خاص حد تک رکھیں اس سے آگے نہیں میں نے بڑھنے دینا انشاءاللہ آپ کو بڑے گھروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمارے حال کیا پہلے چیزیں پھرتے ہیں پھر چیزیں کمرے گھر چھوٹے ہوتے ہیں پھر اور پھرتے ہیں وہ گھر سے یقین کریں کہ سٹوریج ہاؤس ہی بنے میں تو بہرحال اب اس پہ بہت لمبی بات ہو گئی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے بہت پیارا کیونکہ ان چیزوں پہ بہت اچھا قانون ان آیتوں میں دیا نا اوسط نہ بہت بخل کرو نہ بہت دو پھر آپ کہ اس میں یہ جو لفظ گزرے ہیں نا کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے نہ کھچا رکھو ایک بڑا لا محالہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم بہت دنیا پہ خرچ کرتے ہیں نا تو دین پہ خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے اب شعور سے دیکھیں کہ ایک عورت اپنے ایک لباس پہ کتنی کتنا خرچ کرتی ہے آپ کے ملک کا مجھے اندازہ نہیں لیکن اگر میں یہاں امریکہ کا بھی دیکھوں تو 50 ڈالر سے لے کے 80 ڈالر تک بالکل ایک اوسط درجے کا سوٹ لوگ لیتے ہیں بالکل نہ کوئی بہت ہی کاٹن ٹائپ کا یا سوتی لان کا ہوگا تو شاید تھرٹی فائیو میں تو یہ بھی مجھے میری دوستوں نے بتایا میں فگر میں نے خود کبھی نہیں لیا وہاں سے لیکن جو اچھا شادی کا فینسی سوٹ ہے تو ایک میری دوست تھی اس کا بتیک تھا بہت شہر کی معروف تھی تو اس نے کپڑے بیتی تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں نے سیل لگائی ہر سوٹ سو سو ڈالر کا تو کہہ رہی لوگ اس طرح آئے ہیں کہ میرے کئی کے سال کے پرانے بھی اٹھا کے لے گئے کہ ہائے ڈالر کا سوٹ مل رہا ہے فینسی سوٹ نا تو میں کہا 100 ڈالر کا کر رہی ہاں میرے پاس آم سوٹ ڈھائی تین سو سے اوپر ہوتا ہے تو لوگ اس خوشی میں آ کے لے گئے ہیں میرا سارا صاف ہو گیا پچھلا کلیئرنس ہو گئی کیونکہ سو ڈالر کا ہے اب آپ سوچئے کہ ہوں جی اب آپ دیکھیے کہ یہ چیز جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اتنا دینے کو ہوتے ہیں اور اس کے ورق جب دین کی بات آتی ہے تو پھر دل کتنا کھینچتا ہے بعض دفعہ بعض لوگ دین کی کوئی چیز اپنے لیے بھی نہیں استعمال کرتے وجہ کیا ہے کہ چھوڑو بہت ہیں گھر میں اور بہت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ پھر اس سے حقیقت ہے کہ جتنا دل میں دنیا کی چیزیں آتی ہیں ہماری خواہشیں تو ہوں گی خود ہی نہیں پوری پڑے گی تو ہم دوسرے راستے میں کہاں جائیں گے تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی دینی ادارے اچھے ہیں اپنے ملکوں میں دیکھیں کہ کارپٹ بھی پھٹے ہوتے ہیں کوئی ہمارے گھر میں ذرا سا کارپٹ کا رنگ بھی اتھڑ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اب ہمارے سٹینڈرڈ کا نہیں رہا پکڑو اس کو مسجد میں دیا تو یہ پھر معیار آنے لگتا ہے کہ ادھر سے پھر بخل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بالکل اپوزٹ وے پہ کر دے ایک اب بات ہو ہی رہی ہے تو ایک واقعہ یاد آگے وہ سنائی دوں کیونکہ اس وقت آپ کی وہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے نا کہ اسلام خرچ کرنے کا کیا معیار دیتا ہے کیونکہ یہ آیتوں کا میں انتظار کر رہی تھی اس موضوع پہ پہلے ہم نے بات نہیں کی اس اینگل میں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کچھ ضرورت مانگ اس کو اب اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھا اور آپ کے بس جب نہیں ہوتا تھا تو آپ نیکی کو ضائع نہیں جاتے دیتے تھے بلکہ کسی دوسرے کو ریکمینڈ کر دیتے تھے آپ نے اس کو کہا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تم وہاں چلے جاؤ وہ عثمان غنی کا گھر ہے اور ان سے جا کے سوال کرو کچھ نہ کچھ دیں گے اس نے کہا اچھا وہاں گیا اتفاق دیکھیے کہ جب ان کے گھر کے بھی باہر ہی تھا تو اندر سے آوازوں آوازیں آ رہی ہیں اب اس دور میں ایسے گھر تو تھے ہی نہیں جو آج ہمارے ہیں الحمدللہ جب اس کے کان میں आवाज पड़ी تو पता چلا कि حضرت عثمان اپنی بیوی سے جھگڑ رہے تھے کس بات پہ کہ جب ایک چراغ جلانے سے گزارا ہو سکتا تھا تو تم نے دو کیوں جلائے یہ بات سن کے اس شخص کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ ان سے کچھ مانگے کہنے لگا نوز ویلا جو شخص اتنا کنجوس ہے کہ اپنی بیوی کے ایک تو بلب جلانے پہ ناراض ہو رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا بغیر مانگے واپس چلے گئے نبی صلی اللہ کے پاس کیا وہ مانگا نہیں بس وہ میں نے نہیں مانگا مجھے لگتا ہے مجھے نہیں ملے گا کہا نہیں تم جاؤ مانگ کے دیکھو اب دوبارہ یہ شخص آئے دروازہ نوک کیا جو بھی تھا حضرت عثمان باہر آئے کہا اس طرح ضرورت ہے اور اللہ کے نبی نے بھیجا اور مجھے کچھ مدد چاہیے مانگنے والے بھی کوئی پروفیشنل نہیں ہوتے تھے کسی حقیقی ضرورت کوئی جاتے ہوں گے انہوں نے کہا اچھا تمہیں ضرورت ہے ٹھہرو میں آتا ہوں اندر گئے اشرفیوں کی تھیلی گولڈ کوائنس پوری تھیلی لا کے ان کے ہاتھ میں دی اب تو یہ بندہ رہ ہی نہ سکا کہنے لگا مجھے ایک بات بتائیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اپنی بیوی بی سے صرف ایک چراغ جلانے پہ جھگڑ رہے تھے اور ابھی میں نے مانگا اللہ کے نام پہ اور آپ نے اتنا دے دیا یہ کیا تضاد ہے کہہ گئے ہاں اس لیے کہ وہ جو بلب جلتا نا وہ میرے حساب میں پڑتا مجھے کل اس کا حساب دینا پڑتا اور یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ میں اپنے لیے آگے بھیج رہا ہوں یہ ہے سوچ اور ہمارا حالات شاید جس ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں خشک <لَاك> اور کسی جان کا اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مارا ڈالا جائے جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بے شک وہ مدد کیا گیا ہے اور مال یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجود اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور وعدے پورے کرو کیونکہ کالو اقرار کی بعض پرس ہونے والی ہے اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی تراغذو سے چتولا کرو یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب میں سے ہر ایک سے پوچھ گیچھ کی جانے والی ہے اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے ذالق اوہی اوہا ربک چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں دوبارہ ترجمے کو کیونکہ مجھے شک ہے کہ ریکارڈنگ بھی شاید کچھ نہیں ابھی تو ان آیتوں کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ترجمہ جو ہم نے بھی پڑھا جی ولا تک طلوا اولاد املاک اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے ولا تک رب ان کا حشہ وسا اسبیلا خبردار ذنا کے قریب نہ پھٹکنا کیونکہ یہ بڑی بے خیائی اور بہت بری راہ ہے یہ تعائت نمبر اکتیس سے بتیس تھرٹی ون ٹو تھرٹی ٹو ان کا عنوان ہے قتل اولاد سلیش ڈالیں گے ذنا کا دروازہ کھولنا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے قتل کی بات کے فوراً بعد ذنا کی بات کی حقیقت یہ جی ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں بہت گہرا جوڑ رکھتی ہیں جب سے برتھ کنٹرول کے طریقے ایجاد ہوئے تب سے دنیا میں ذنا کے کام جو ہیں وہ زیادہ ہونے لگے نتیجہ کیا نکلا کہ جب لوگوں نے ایک چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بجائے غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہا تو اس کے نتیجے میں پھر آج دنیا میں حال کیا ہے کہ پیدا ہونے والے بچوں میں سے کتنے لوگوں کو ایب کروا دیا جاتا ہے پچھلے پارے میں ہم نے بچیوں کے اباڈ کروانے کی بات دیکھی تھی اس فگر کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ 50 ملین 50 بلین ایبارشن ایک سال میں ہوتے ہیں دنیا میں ہنڈریڈ سیونٹی فائیو کنٹریز تقریباً انہوں نے ایبارشن کو لیگل قرار دیا اور آپ کو پتا ہے کہ جو فیملی پلاننگ کا ایک نعرہ ہے آج کے دور میں یہ سب سے پہلے نائنٹین سینچری میں مالتھے سے ایک شخص تھا اس نے پیش کیا تھا اور غالباً وہ برٹش سے ہی تھا اس نے کہا تھا کہ انسانی آبادی جو ہے یہ ملٹیپل ہو رہی ہے یعنی پازیٹیو جیسے ملٹیپلائی ہو رہی ہے ون انٹو یا ٹو انٹو ٹو لیکن جو ہمارے ریسورسز ہیں یہ پلس ہو رہے ہیں تو اس نے ایک فگر دیا تھا کہ اگلے پچاس سال کے اندر دنیا میں کھانے پینے کو نہیں رہے گا اگر اسی رفتار سے آبادی ہوئی اسی کی وجہ سے بھی فیملی پلاننگ ہوئی آج یہ شخص تو دنیا میں نہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں کتنی چیزیں تھیں آج اس وقت سب سے زیادہ جو چیز دنیا میں تیزی سے سستی ہوتی جا رہی ہے نا وہ فوڈ ہے آپ خود فیل کریں گے کہ جتنے ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں وہاں کھانا پینا اتنا ہی سستا ہوتا ہے اگر ہمارے ملکوں میں مہنگائی ہے تو اس کی وجہ وہ ہماری ہی کو پالیسیز ہیں ادروائز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں ہے اب آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی دنیا میں کتنے حصے خالی ہیں شاید آپ نے وہ چیزیں پڑھی ہوں کہ نہ پڑھی ہوں کہ اس وقت وہ لوگ جو دنیا پہ اپنا ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہر سال اپنی فوڈ کا ایک بیشتر حصہ ڈمپ کرتے ہیں سمندروں میں چیز اور جو ڈیری فارم کی چیزیں کیوں کہ اگر یہ اتنی ہیں جتنی یہ سب چلی گئیں تو ان کی ویلیو بالکل ختم ہو جائے گی آج بھی دنیا میں جو بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی لینڈز کا ایک بیشتر حصہ جو ہے اس کو جان بوجھ کے کلٹیویٹ نہیں کیا جا رہا کیوں نہیں کیا جا رہا کہ اگر یہ ساری چیزوں پہ بھی فصلیں اگنے لگیں تو دنیا میں کھانا اتنا ہو جائے گا کہ ہمیں اصل قیمت سے بہت کم دینا پڑے گا اس وقت بھی ایک رپورٹ تھی کہ دنیا میں جتنی زمین فرٹیلائزرس کے قابل ہے یعنی جہاں اگ سکتا ہے یہ ایٹی بلین یعنی 80 بلین لوگوں کے لیے کھانا پرووائڈ کر سکتی ہے اور شاید اس وقت دنیا کی ٹوٹل آبادی چھ بلین ہے تو آپ دیکھیے یہ ایٹی اور سکس میں کتنا فرق ہے اللہ کہتے ہیں جب میں کسی کو پیدا کرتا ہوں تو ساتھ اس کے دو ہاتھ بھی تو آتے ہیں وہ محنت کرے گا وہ کھا لے گا لہذا سب سے برا قتل اولاد کا وہ قتل ہے کہ جس کو لوگ رزق کی وجہ سے کریں عرب عربوں میں تین قسم سے قت... تین وجہ سے اولاد کو قتل کرتے تھے ایک صورت میں ہم نے پڑھ لیا کہ بیٹیوں کی خاص طور پہ ان کی وجہ سے قتل کرنا دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کیسے کھائیں گے ایک تیسری وجہ تھی کہ اپنے بتوں کے نام پہ بھینٹ چڑھاتے تھے آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی زبان سے بھی جب یہ جملہ سنا جاتا ہے کہ وی کینٹ افورڈ اس کو ختم کرو کیونکہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر توقل نہ ہونے کی دلیل ہے ارزاک ہونے کی دلیل کے اوپر انکار کی بات ہے اور آپ دیکھیے کہ یہاں زنہ کی بات ہے اس پہ انشاءاللہ ہم زیادہ بات جا کے صورت نور میں کریں گے اللہ کے حکم سے لیکن یہاں صرف اتنی بات کہوں گی کہ اسلام زنا کو نہیں اس کی قربات کو بھی روکتا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہاں ہمارے سامنے آئیں گی پھر آپ یہاں اگلی آیتوں کو ساتھ ملائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ذنا قتل اور یتیمی یہ تین چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں جب کبھی کہیں ایسی برائیاں ہوتی ہیں تو ایک بیماری جو ہے وہ دوسری بیماری کا پیچھا کرتی ہے آگے دیکھ کے آیتوں کو پھر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ اللہ ولا تک تو لوسلط حرّ اللہ اللہ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحک قتل نہ کرنا اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بے شک وہ مدد کیا گیا ہے اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور وعدے پورے کرو کیونکہ کال و کی بعض پرست ہونے والی ہے اور ناپنے اور تولنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے یہ تھی آیت نمبر 33 سے 35 33 سے 35 اس کا عنوان ہے پہلا ٹاپک ہے قتل میں بھی زیادتی نہ کرو دوسرا ٹاپک ہے نایات کا عہد شناز قابل بھروسہ ہے یہاں قتل اولاد کے بعد قتل کی بات اور یتیم کی بات ہمیں یہ ثابت کرتی ہے کہ جب کسی معاشرے میں ذنا کا دروازہ کھل جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر قتل کے دروازے بھی کھلتے ہیں عموماً دیکھیے کہ جہاں زنا ہوگا وہاں قتل ہوگا کیسے بعض دفعہ وہ لڑکیاں جن کے ساتھ ایسے برے فعل ہوتے ہیں وہ اس شخص کو قتل کر دیتی ہیں بعض دفعہ جب دونوں کی مرضی سے ایسا گناہ ہوتا ہے تو لڑکی کے بھائی یا اس کا باپ جو اس لڑکے کو قتل کر دیتا ہے پھر اسی طرح بعض دفعہ جب دونوں کی پسند سے ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے نتیجے میں اگر عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے آپ نے غیرت کے نام پہ قتل کتنے ہی سنے ہوں گے اور اخباروں میں عموماً ایسی خبریں پیش کر دی جاتی ہیں تو لہٰذا کہ کسی معاشرے کے اندر سے ایسی چیزوں کا خاتمہ تب ہی ممکن ہے جب لوگوں کو اللہ کا خوف ہوگا یاد رکھیے کہ اسلام نے صرف قوانین نہیں دیے اسلام نے بہت ساری چیزیں ایسی بھی دی ہیں کہ جس سے ایکسیپٹینس بھی ہو جب تک لوگوں کو کسی چیز کی غلط چیز اس کے بیڈ افیکٹس نہیں بتائے جاتے وہ اس چیز کو ماننے کی کے لیے تیار نہیں ہوتے آج آپ دیکھیے کہ لوگوں نے کتنا مال لگایا آج اگر آپ ویسٹرن کنٹریز کے آپ بجٹ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایک کثیر تعداد جو ہے وہ قتل و غارت کی روک تھام کے لیے اور اس طرح کے گندی جگہوں کو بند کرنے اور کرانے کے لیے جہاں شراب اور زینہ اور عام چیزیں ہوں کیا جاتا ہے خرچ کیا جاتا ہے امریکہ کی ایک بگ اکانمی جو ہے وہ کرائمز کی روک تھام پہ خرچ ہو, ختم ہو لگتی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سوسائٹی کو کرائم فری سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں نا تو آپ کو اس سوسائٹی کو سن فری سوسائٹی بنانا پڑے گا اسلام نے کرائمز کا خاتمہ سنس کے تصور کو پیش کیا جب آپ کسی چیز کو گناہ سمجھ کے چھوڑتے ہیں نا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اس کو جلدی چھوڑ دیتے ہیں صرف حکومت کا ڈر انسان کو کچھ نہیں کہتا تو لہٰذا جتنا کوئی شخص اللہ سے ڈرے گا اس کی زندگی سے یہ ساری چیزیں جو ہیں نکل جائیں گی اور آخر میں عہد کی بات جو کی گئی تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے کی تو قیمت ہی عہد پہ ہے اگر اللہ کے ساتھ عہد پورا نہیں کرتے تو مشرک بن جاتے ہیں اسی طرح وہ بندہ جو انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرے وہ بالکل بے قیمت انسان ہے بھروسہ نہیں آپ دیکھیے کہ آپ پہ جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ فلائٹ تو آئی نہیں رہی وعدے نہیں پورا کیا انہوں نے سارا نظام بگڑ جائے گا دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا وہ وادوں کی پابندی پہ چل رہا ہے تو لہذا اسلام میں اس کو بہت ہی زیادہ اہم بات کی اہم جگہ دی کہ جو بندہ اپنی بات کو کہہ کے نبھا نہیں پاتا تو پھر وہ بندہ دوسروں کی نظر میں بھی بالکل بے وقت ہو جاتا ہے آگے ایک اور بہت ہی خوبصورت موضوع پہ ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے اور وہ کیا کہ ولا تک فما علیہ صلا کبھی علم اور اس بات کے پیچھے مت لگو جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گیچھ کی جانے والی ہے اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے آیت نمبر 36 سکس 38 اس کا عنوان لکھی ہے سما و بسر اور فواد یعنی سننا دیکھنا اور دل کے اندر جذبات کا آنا اس کے آگے پھر سلیش ڈال کے آپ کے لکھیں گے انسان کے پاس امانت ہے دیکھیے یہ وہ عادت ہے جو پھر کہوں گی کہ بعض خواتین میں اس کا مس یوز عام ہوتا ہے دوسرے کا تجسس رکھنا دوسرے نے کیا کہا دوسرے نے کیا کیا اور اس طرح اپنے دل آنکھوں کا اور کانوں کا غلط استعمال انسان کو اللہ کی نگاہوں میں ہٹا دیتا ہے امام کتادہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مت کہو اگر تم نے نہ دیکھا ہو میں نے سنا مت کہو اگر تم نے نہ سنا ہو اور میں نے جانا مت کہو اگر تم نے نہ جانا ہو اور حقیقت ہے کہ اگر اس ایک بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین کریں کہ بہت سارے سکینڈل پھیلنے سے بچ جائیں اور بہت سارا جو کسی سوسائٹی کے اندر ڈس پھیلتا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے کانوں اور آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تجسس لینا اصل میں دوسرے کی آزادی کے اندر خلل ڈالنا ہے اپنی زبان سے غلط بات نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں اس لیے ان کانوں آنکھوں کو بہت زیادہ مختار طریقے سے استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ قاف کے اندر اس کے اوپر مزید بات ہو جائے گی دوسری چیز یہاں چال پہ بات ہوئی کہ تم ایسی چال نہ چلو کہ جو اکڑ والی چال ہو اب دیکھیے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لباس ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کی چال کو بدل دیتے ہیں آپ آزما کے دیکھ لیں جب بہت ٹائٹ لباس پہنے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی چال کے اندر ایک تکبر کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اچھے اخلاق سکھائے سرالحکمان میں ان اس پہ مزید بات ہوگی کہ کس طرح سے ایک انسان اپنے چال اور چلن کو درست کرے گا اب یہاں ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرایا ظال کم اماؤ کا اُال کم اماؤہا ال کا ربمن الحکمہ یہ بھی انہی احکامات میں سے ہے جس کی وہی تیرے رب نے حکمت کے ساتھ اتاری اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ ورنہ ملامت خوردہ اور آندہ ترگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے یہ تعائد نمبر 39 اس کا عنوان لکھئے حکمت کا تقاضا کہ اللہ کو ایک مانو یہاں پہ وہ موضوع پورا ہوا جو پیچھے شروع ہوا اور آپ دیکھیے کتنا خوبصورت نقطۂ کہ بات بھی توحید سے ہوئی تھی لا تجلو ما اللہ علن سے بات شروع ہوئی اور آخر میں پھر لا تجلو ما اللہ علن آخر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں توحید آگئی جس نے ایک رب کو مان لیا اس کو پھر باقی سارے کاموں سے رکنا بھی آسان ہو جائے گا اور یہ سارے احکامات عمل میں آتے ہی تب ہے جب ایک اللہ کی پکڑ اور ایک اللہ سے کچھ پانے کی امید انسان کو ہونے لگتی ہے اب آگے پھر مکہ والوں ہی کی کچھ بدات عادات کی طرف اشارہ ہے اف اصفا کم رب کم بالبنین و من الملاقتی اناسا کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان کر دیا کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبوط بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر بہت بہت دور اور بہت بلند ہے ساتویں ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تصویح کر رہے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تصویح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تصویر سمجھ نہیں سکتے وہ بہت بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے یہ تھی آیت نمبر چالیس سے چوالیس فورٹی سے فورٹی فور اس کا عنوان ہے کائنات توحید کی علمبردار یعنی اس پوری کائنات میں ہمیں یکسانیت دکھتی ہے یہ سب ایک اللہ کے آگے چھکتے ہیں اسی کی مانتے ہیں لیکن لوگوں کو جب اس رب کی بات کی طرح بلایا جائے تو ان کو اس بات سے اپنی آزادی پہ چھوٹ پڑتی دیکھتی ہے اس لیے پھر وہ اس بات کو چھوڑ کے دور بھاگنے لگتے ہیں کیسے دور بھاگتے ہیں و اضاک قرآن جال بین ال بل آخرت حجاب اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ اور جب تک صرف جب تو صرف ایک اللہ کا ذکر کرتا اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روح گردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلتے ہیں یہ رعایت نمبر 45 سے 46 ان کا عنوان ہے حق سے رکنے والی نفسیاتی رکاوٹیں سائیکلوجیکل بیریئرز جس کی وجہ سے لوگ حق سے دور ہوتے ہیں اور سچ یہی ہے کہ لوگ قرآن سے دور بھاگتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کا کلام اگر زندگی میں آ گیا تو ہماری ازادی چھن جائے گی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خفیہ طریقے سے ایک پردے کی صورت میں اس بات کو بیان کیا کہ بعض دفعہ انسان خود بھی اس کے پیچھے جھانک کے نہیں دیکھ پاتا ہمیں اس آیت کو پڑھ کے اپنے لیے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر میں کسی وجہ سے حق سے دور ہوں تو تو اپنی رحمت سے مجھے اس کے قریب کر دے نہن عالم و بیما جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہو جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابیداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا, کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں بس وہ بہک رہے ہیں اب تو ان کو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزا ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو دوبارہ پیدا کر کرے کیے جائیں گے جواب دیجیے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو پھر یہ پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے آپ جواب دیں کہ وہی وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب تو آپ جواب دے دیجیے کیا جب کہ وہ ساتھ قریب ہی آ لگی ہو کیا ہوگا اس دن یوم او جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعلیم تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان رکھو اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا تھا یہ تھی آیت نمبر 47 سے جی 47 سے ایک منٹ جی آپ جس کو صحیح پتہ ہے وہ بولے گا ہم نے 47 سے شروع کیا تھا جی یہ تھی آیت نمبر 47 سے 52 ٹو ان آیات کا عنوان ہے قیامت غیب کے پردے کے پھٹنے کا نام دوسرا ٹاپک لکھیں گے ان آیات کا منکر وہی کرنے پر مجبور ہوگا جو مومن آج کر رہا ہے ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی تھوڑی سی جھلکیاں ہمارے سامنے رکھیں کہ آج وہ لوگ جو اللہ کی بات اللہ کے کام سے دور رہتے ہیں کچھ نام لیے ہوئے کل قیامت کے دن جب غیب کا پردہ چھٹ جائے گا اللہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ سامنے آ جائے گا تو اس دن وہ منکر بھی وہی کام کرنے پر مجبور ہوں گے جو آج سچا مومن اپنے دل کی خوشی سے کرتا ہے اور وہ کام کیا ہے کہ اللہ کی دعات کی طرف بھاگنا وکلی وادی یقول الطیح احسن اور میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یہ حایت نمبر 53 اس کا ٹاپک لکھیے دائی یعنی اللہ کتاب بلانے والا اور مدعو جس کو بلایا جائے دائی اور مدعو کا نازک رشتہ بہت نازک ہوتا ہے یہ رشتہ دین کی بات کرنے والا جب دین کی بات کہیں لے کے آتا ہے تو شیطان کو آگ لگ جاتی ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا جملہ اس کی زبان سے نکلوانا چاہتا ہے کہ جس کو سن کے وہ شخص دلیل اور حجت بنا کے دین سے دور ہو جائے جو ابھی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانا نہیں چاہتا اس لیے اللہ کی طرف بلانے والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی زبان کی بہترین حفاظت کریں کوئی ان کو غصہ دلائے کوئی اشتعال دلائے کوئی ان کو کچھ بھی کہے کوئی شخص جوابی کارروائی کرنے کی بجائے اپنے آپ کو پیچھے ڈال لے اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے شخص کا غصہ اور اس کی نفرت جو ہے وہ کم ہوگی اور یاد رکھیے کہ تبلیغ کے دوران یا درس وواز کے دوران دوسروں کو اس قابل کر دینا کہ آوازیں اونچی ہونے لگیں یہ شیطان کو خوش کرنے کے قابل ہے آج بھی جہاں بڑی خیر کے ساتھ بھی نیکی کا کام کیا جاتا ہے ایک دم بحث شروع ہو جاتی ہے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آوازیں بلند ہوتی ہیں اور دین کی جگہوں کا یہ ایک حسن اور ایک ادب کیا ہے کہ وہاں کوئی آواز بلند نہ ہو سوائے اللہ کے کلام کی آواز کا اللہ کرے کہ یہ بات آج کے دایان دین کو سمجھ میں آ جائے فرمائے رب کما لمو تمہارا رب تم کو خوب تمہارا رب تم سے بنسبت نسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے وہ اگر چاہے تو تم پر اہم کرے اور اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی اور دود کو زبور ہم نے عطا فرمائی کہہ دیجیے کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو ان کو پکارو لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ وہ بدل سکتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود اب اپنے رب کے تقرر کی جستجو میں لگے رہتے ہیں ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی ہی چیز ہے جتنی بھی بستیاں تھیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو ان کو ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے ہمیں نشانات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ ان کو چھٹلا چکے ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا اور وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے یہ جو لفظ رویا ہے اس کو یعنی جو میں نے خواب بولا اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ بولوں گی اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے اور جو رویا یعنی اینی رویت ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائشی تھی اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور سرکشی میں بڑھا رہا ہے یہ حایت ہے نمبر 54 سے 60 54 سے 60 اس کا عنوان لکھیں گے پہلا ٹاپک ہے دوسرے کو جہنمی کہنا خدائی اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے یہ بات پیچھے والے تناظر میں تھی کہ بعض دفعہ لوگ دین کے نام پہ اتنے زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص ذرا ان سے مختلف نقطۂ نظر رکھنے والا ہو اس کو فورن جہنمی قرار دینے لگتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کیسے لوگ پھر وہ فیصلہ جو اللہ نے کل قیامت کے دن دین دینا تھا دنیا میں اس کو صادر کر کے اللہ کے اختیارات میں شریک ہو کے اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں گناہ گار قرار دیتے ہیں دوسرا ٹاپک لکھئے جن کی اپنی نگاہیں رپ پر لگی ہیں ان پر نگاہیں نہ لگاؤ یہ شر کی بات تھی لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں جو بیچارے خود اللہ سے ڈرتے اور اللہ کے خوف سے زندگی گزارتے ہیں لیکن لوگ جب ظاہر پرست ہو جاتے ہیں تو ان کا یہی حال ہوتا ہے تیسرا ٹاپک لکھئے غیر معمولی نشانیاں پا کر غیر معمولی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں یہ آئے اور اب اس سے آگے کی کچھ مزید آیات مکہ والوں کے ان مطالبات کے جواب میں تھیں کہ جو وہ اللہ کے نبی کے ساتھ گاہے بگاہے کرتے تھے عہد پہاڑ کو یہ کر دیں صفہ پہاڑ سونے کا بن جائے مدینہ کے اندر کوئی ایسی چیزیں نکل آئیں پانی کا کنواں نکل آئے چشمہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نشانیاں پانے کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ کیا کہ ماننا پڑے گا دیکھیے پچھلے امبیا کرام کے ساتھ غیر معمولی قسم کے واقعات آئے ایک تو اللہ کے نبیوں کے ساتھ دینے والے کی نصرت کا وعدہ تھا اس کو تائید ربی کہتے ہیں انہیں یعنی اللہ نے ان کی مدد کی اور دوسرے وہ واقعات تھے جو ان کو نہ ماننے والوں کے مطالبے پہ ظاہر ہوئے جیسے قوم سموت کے لیے اونٹنی کا نکلنا تھا جب کوئی قوم اللہ سے کوئی مطالبہ کرے پھر وہ مطالبہ سامنے آ جائے اور وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اس کی سنت ہے یونیورسل ٹروتھ ہے کیا کہ پھر اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے اللہ کے نبی سے بھی بہت سارے مطالبے کروائے جات کیے جاتے تھے لیکن اللہ کی رحمت ہے اس امت پہ اللہ نے اللہ کے نبی کی امت کو قیامت تک رکھنا تھا اس لیے مخالفین کے مطالبوں کے جواب میں کوئی نشانی ظاہر نہ دی گئی یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی کا بہترین موجہ یہ قرآن ہے کیا تک موجود ہے انبیاء کرام کے موجود وقتی طور پہ تھے تھوڑا عرصہ رہے اور ختم آج نبی نہیں ہے ختم آج آپ کو سب کو حضرت عیس موسی اسلام کا ایسا کہیں نہیں دیکھے گا حضرت عیسیٰ والی وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں دیکھیں گی جو ان کی زندگی میں تھی لیکن قرآن رہتی دنیا تک انشاءاللہ شاء رکھے گا لیکن جو وہ نشانیاں مانگتے تھے نا کہ یہ سونے کا بن جائے یہ چاندی کا نہ بنے یہ اللہ نے کیوں پورے نہ کیے اس لیے کہ اگر وہ اس کو مان لیا جاتا اور اس کے بعد آپ کے ارد گرد کے جو لوگ تھے اس وقت مکہ یا مدینہ کے اراؤنڈ رہنے والے اگر اس کے باوجود وہ آپ کا انکار کرتے تو پھر پوری دنیا پھر تباہ کر دی جاتی کیونکہ آپ ساری دنیا کی طرف نبی بنے تھے اللہ کا یہ پلان نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا کہ نشانیاں مانگنے والے مانگتے رہے لیکن ان کی بات پہ کوئی نشانی نہ اترے ورنہ یہ ہوتا کہ آج دنیا کب کی ختم کی ہو چکی ہوتی اسی کا ذکر آگے آپ پڑھیں گے اس صورت میں بہت آئے گا آگے بلکہ تھوڑی سہایتوں کے بعد مزید ہم پڑھیں گے اسی طرح کی ایک نشانی دکھائی گئی تھی خواب کے ذریعے آپ نے جہنم کا ایک منظر پیش کیا کہ وہاں درخت ہے اور ایسا تو مکہ والوں نے بڑا ہنسی اڑائی کہ دیکھو ایک طرف کہتے ہیں آگ ہے اور دوسرے کہہ رہے ہیں وہاں درخت اگے ہوں گے یہ کیسی جہنم ہے جس میں درخت بھی اگتے ہیں تو اس کا تذکرہ ایت نمبر سکسٹی میں تھا کہ یہ جو بات اللہ نے نبی کے ان کو دکھائی تھی یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی بن گئی دیکھیں نہ ماننے کے سو بہانے جس کو نہیں ماننا وہ نشانیاں دیکھ کے بھی نہیں مانے گا پھر فرمایا اگلی آیتیں پھر اب انسان کی تخلیق کی طرف ہیں وہ اسکول نہ لل ملا اکتسما ابلیس جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے لیکن اگر مجھے بھی تو قیامت تک کی ڈھیل دے گا تو میں اس کی اولاد کو بجوز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا ارشاد ہوا کہ جاں ان میں سے جو بھی تیرا تعبیدار ہو جائے تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلا ہے ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سرا سرفریب ہیں میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں تیرا رب کار سازی کرنے والا کافی ہے یہ تھی آیت نمبر سکسٹی ون سے سکسٹی اکسٹھ سے پینسٹھ ان کا عنوان لکھیے شیطان کے وعدے چھوٹے دوسرا ٹاپک لکھیے سچے ایمان والوں پر اس کا زور نہیں ان حیات میں شیطان نے کچھ دھمکیاں دی تھیں اور وہ کیا تھی کہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا اللہ نے کہا جو بہکا لو کیسے بہکائے گا یہ اپنی آواز کے ساتھ اور انسان کو اس کے مال اور اس کے اولاد میں سے کچھ حصہ لے کے ان ساری آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر وہ چیز ہر وہ دعوت ہر وہ کال جو شید آگ کی طرف لے جائے تعصب کی آواز جہنم کی طرف لے جانے والی آواز اسی طرح مفسرین کی ایک کثیر تعداد وصطف منسطا تمن ہم ب صعتی کوا جلپ اس کے اندر جو بے کا لفظ ہے اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد گینا ہے یعنی شیطان کے جہنم کی طرف لے جانے والی چیز جو جس کو وہ دو لوگوں کے لیے بہت کثرت سے استعمال کرتا ہے وہ غینہ اور غینا عربی میں گانے کو کہتے ہیں میوزک کو سانگ کو کہتے ہیں کیوں آپ دیکھیے کہ غینا جو ہے نا یہی زینا تک لے کے جاتا ہے اور غینا ہی ہے جو انسان کو شراب تک لے کے جاتا ہے آج بھی آپ دیکھیے کہ جتنے لف سانگز ہیں کیا وہ شوہر اور بیوی کے لیے ہوتے ہیں کیا کسی فلم میں شوہر اور بیوی کو ناچتے کودتے دکھاتے ہیں نہیں ایک جھوٹی محبت ایک باطل محبت اس کو اسٹینگ ٹوگیدر کے نام پہ آج کوئی قائل کر لے اپنے آپ کو کہ یہ جائز ہے اس کو بوائے فرینڈ شپ گرل فرینڈ شپ کے نام پہ جائز کر لیا جائے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطانوں کی طرف سے ہیں اللہ کے نبی کے ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جس طرح بارش سے سبزہ اگتا ہے اسی طرح گانے سے نفاق اگتا ہے آج بھی بہت سارے لوگ جو اسٹرگلنگ فیس میں ہوتے ہیں قرآن کی طرف آنے کی آتے ہیں اچھا لگتا ہے پھر اگلے دن نہیں آ پاتے کچھ دن بیٹھتے ہیں پھر نہیں آ پاتے پھر یاد کرتے ہیں پھر یاد نہیں ہوتا اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو بہت زیادہ شعور سے کہوں گی وہ کیا ہے کہ ابھی تک ہمارے کان کچھ ایسی چیزوں سے ابھی اپنے آپ کو دور نہیں کر سکے کہ جن چیزوں کی موجودگی میں پھر اللہ کے کلام کا دل پہ اثر نہیں ہوتا آپ اپنے آپ کو سچے دل سے اگر اللہ کے کلام سے جوڑنا چاہتے ہیں نا تو عہد کر لیں کہ میں نے ہر طریقے سے میوزک کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے وہ آپ کے سیل فونز ہوں اللہ کے لیے اب اس کو تو بند کر لیں کوئی ٹون بھر لیں کوئی آواز بنا لیں کچھ کر لیں لیکن یہ چیزیں ہمارے مزاج کو ثابت کرتی ہیں جس چیز سے آپ کو چڑ ہوتی ہے آپ اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے پھر دوسری چیز یہ کہ کسی بھی طرح سے یہ چیزیں اگر ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس چیز کو انسان اپنی زندگی سے نکالے کچھ بات اس پہ انشاءاللہ طرح صورت لقمان میں جا کے بھی ہوگی اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ شیطان کا یہ چیلنج کہ میں ان کی اولادوں اور ان کے مالوں میں سے حصہ لوں گا آج کے دور میں کتنا خوش ہوتا ہوگا وہ کہ اس نے اولادوں میں سے بھی حصے لے لیے اور مال تو ہمارا لگتا ہی اس کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے رب بکم اللسی یس جی لکم الفلکفل بحر تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی نہ شکرہ ہے تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دسا دے یا تم پر پتھروں کی طرف لے جا یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے پھر تم اپنے لیے کسی نگران پھر تم اپنے لیے کسی نگہ بان کو نہ پا سکو گے دوبارہ پڑھوں گی یاد تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے پھر تم اپنے لیے کسی نگہ بان کو نہ پا سکو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تم دو تیز ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے یقینا ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خوشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوق پر ان کو فضیلت دی یہ تھی آیت نمبر چھیاسٹھ سے ستر سکسٹی سکس سے سیونٹی اس کا عنوان لکھیں گے ہم اے انسان اپنی قدر کو پہچان اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی جانے والی عزت کی بات کی اور وہ عزت کس وجہ سے تھی شعور اور ارادے کی وجہ سے کائنات میں آپ دیکھیے کہ جانوروں کا بھی جسم ویسا ہے جیسے انسانوں کا ان کا بھی گوشت ہے انسان کا بھی گوشت ہے گوشت ہے جانوروں کی بھی ہڈی ہوتی ہے انسان کی بھی ہڈی ہے اور بیسک آرگنس بھی سب کے ملتے ہیں کان آنکھ زبان دل دماغ فرق اس بات کا ہے کون سی چیز ہے جو انسان کو بزرگی اور بزرگی دیتی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے ارادے کو استعمال کر کے اپنے شعور کو استعمال کر کے اللہ کو پہچانے یہ جانور تو حکم کے بندے میں ہیں یہ ایسی جیسے مشینیں ہیں آپ ایک مشین کے اندر کوئی چیز ڈال دیتے ہیں وہ اس طرح کام کرتی رہتی ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی کہ تم اللہ کو مانو کہ نہ مانو اس کے بعد جب انسان مانتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں اور انسان کو جو عزت دی گئی اس کی ایک اور بہت بڑی دلیل ہے کہ پوری کائنات انسان کی خدمت کر رہی ہے روز ہزاروں انسان مرتے ہیں اس سے سورج کو ذرا برابر فرق نہیں پڑتا چاند کو ذرا برابر فرق نہیں پڑتا اور اگر ایک دن سورج نہ نکلے تو آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ مر جائیں یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جس ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ پیدا کیا جس کو اتنی عزت دی تو پھر وہ انسان اپنی عزت کو کیوں نہیں پہچانتا یومنا دو کل نا سم جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر ذرہ برابر بھی اور دھاگے کے برابر ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے من کا نفی غازی عامہ فخو فلاخرتِ عامہ واد الصویلا اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے کے اعتبار سے بھٹکا ہوا رہے گا اللہ اکبر آیت نمبر سیونٹی ون سے سیونٹی ٹو ہے اس کا عنوان ہم لکھیں گے دنیا کا اندھا آخرت کا اندھا یہ کون سے پن کی بات ہے یہ اللہ کے دین سے پن ہے اللہ کی راہنمائی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے جانا دلیل کے بغیر اپنے آپ کو اچھے کاموں کے کرنے کے لیے تیار کرتے جانا یہ دنیا کا پن ہے اللہ نے آخرت میں جو انسانوں کے درجے کیے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہوں گے کہ کون دنیا میں اللہ کے دین کی روشنی میں چلا کل وہاں اس کو آنکھیں ملیں گی اور جو دنیا میں اندھا رہا اس کو وہاں بھی اندھا کیا جائے گا صورتحال میں آپ اس کی ایک بہت ہی زیادہ زبردست قسم کی مثال پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری آنکھیں کھول دیں اس دنیا میں کھل جائیں وہ ان کا یہ لوگ آپ کو اس وہی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دلی دوست بنا لیتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف قدرے مائل ہو ہی جاتے پھر تو ہم آپ کو بھی دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے یہ تو آپ کے قدم میں سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے کہ آپ کو اس سے نکال لیں پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم ٹھہر پاتے ایسا ہی دستور ان کا تھا اور جو آپ سے پہلے, لوگ ہم پہلے رسول ہم نے بھیجے اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل ہوتا نہ پائیں گے یہ تھی آیت نمبر سیونٹی سے 77 اس کا عنوان لکھئے یہ آپ کو حق سے بہکانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت ترین آیات تھیں یہ اگر آپ اس کے ترجمے کو شعور سے سن رہے تھے کہ اگر آپ ان کی طرف جھکیں گے جو اللہ کی دین کی طرف نہیں جھک رہے تو ہم آپ کو دوسرے لوگوں سے دگنا گنا دیں گے دگنا عذاب دیں گے آپ بتائیے جب اللہ کے نبی کو یہ بات ہے تو پھر ہماری جب توجہ اور ہماری انکلائنیشن اور ہماری محبتیں ایسے لوگوں کی طرف ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں یا اللہ کے دین کو بدلنے کی کوششوں میں یا اس کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے تو اس وقت پھر ہمارے لیے اللہ کا کتنا زیادہ عذاب نہیں آنے کے قریب یعنی پھر کتنے قریب ہوتے ہیں اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری محبتوں اور نفرتوں کا معیار اللہ کا دین بن جائے عکیم صلاح تلی دلو کے شمسیلا غسک اللہ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا حاضر کیا گیا ہے اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں یہ زیادتی آپ کے لیے ہے ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا <تصفح> یہ تی آیت نمبر سیون ٹو نائن اس کا عنوان ہے جتنا بڑا مقام اتنی بڑی ذمہ داری ان آیات میں دو باتیں تھیں پہلی چیز تھی فجر کے قرآن کی اللہ كے نبِ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے جو رات کے عمال لکھتے ہیں وہ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بندوں کو کس حال میں پایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہا جب گئے تھے تو کیا کر رہے تھے کہا کہ اس وقت تصر کی نماز پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی اس گواہی سے خوش ہو کے کہتا ہے کہ میں نے ان کی ان کے بیچ کے گناہوں کو معاف کر دیا یہی خوشخبری دوسری طرف ہے یہاں فجر کے قرآن کی بات ہے اور رات کی تحجد کی بات ہے میں سوچتی ہوں کہ ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں یہاں تو صبح ہے لیکن الحمدللہ آپ کے ساتھیوں کی کچھ تعداد ایسی جو آن لائن پہ سنتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس اس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے یا اس سے قریب کا وقت ہے اور جو فیڈ بیک مجھے آ رہا ہے میں تو سوچتی ہوں کہ یہ ایک اس طرح فیصلہ تھا کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کرنا تھا لیکن اللہ سے اللہ نے اس اتنی خیر نکالی کہ لوگ اس وقت پہ اتنے خوش ہیں کہ جو فوکس اس وقت ہوتا ہے آپ خود ایک اچھی آواز میں فجر کے قریب کا جو وقت اس میں تلاوت کریں تو آپ کو اپنے دل کے اوپر اس کا اثر محسوس ہوتا ہے باقی رہ گئی بات لئی لی فتح تو رات کی بات ہوئی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے نا اب یہ جو آخری تین پارے ہم تو راتوں میں کیا راتوں میں کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ کو پتہ ہی ہے تھرڈ سے لے کے آگے تو شاید اس میں بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی ایک گہری چوٹ پڑے گی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مزے چکھائے کہ شاید ہم ویسے عبادت کر کر کے جاگنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں لیکن جو قرآن اور علم کا سفر ہے وہ تو بندے کو واقعی دوسرے سے بے نیاز کرتا ہے اور میں اس کی آپ سے دلیل مانگ سکتی ہوں کہ جو قرآن سنتے وقت آپ کے دل کی کیفیت اور آپ کا فوکس ہوتا ہے کیا عام نفل پڑھتے وقت جو ہوتا ہے جب صرف سادہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے وہ دل کی حالت ہوتی ہے جو قرآن کی مجلس میں ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف عبادت کر لینا وہ مرا... وہ منزل نہیں ہے جس کو ہم پانا چاہیں بعض دفعہ انسان علم کے سفر سے وہ چیز پا لیتا ہے جو صرف عبادت سے نہیں پاتا اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کے وہ کتنے ستر عابدوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے اور شیطان کو عابد نہیں برے لگتے ان سے تو وہ خوب خرافات کراتا ہے عبادت کے نام پہ نہ جانے کیا کیا ان سے عبادت کراتا ہے لیکن عالم جو ہوتے جس کو اللہ علم دے دیتا ہے اس سے شیطان بہت ڈرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے سامنے آنکھ کھل گئے تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی راتوں میں ہمارے اس علم کے سفر کو اس طرح جہاں سے ہماری زندگی میں شامل کر دے کہ ہم پھر بعد میں بھی اس کی عادی بن جائیں وکرب يدخلني مدخله صدق وخرجني مخرجه صدق ودل لي من لدنه اور دعا کریں کہ میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما امین وہ کل جال حق وضاحق الباطل اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور باطل نابوت نابوت ہو چکا اور یقیناً باطل تھا ہی مٹنے والا یہ تی آیت نمبر 80 سے 81 ان دونوں آیتوں کا ٹاپک ہے اللہ کے منصوبے کی تکمیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حجرت کی خوشخبریاں دینی شروع کر دیں مکہ میں راستے تنگ ہو رہے تھے آپ کہہ لیں جو کام وہاں کرنا تھا وہ کر چکے اب وہاں اور کچھ خیر نہیں دکھی تو جن آپ کو مدینہ کی طرف لانا پڑا اور آپ کو یہ دعائیں سکھا دیں کہ جہاں سے جاؤں وہاں خیر سے جاؤں جہاں جاؤں وہاں خیر سے آؤں اور ہماری بھی یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں جہاں لے جانا چاہے لے جا جہاں ہماری ضرورت ہے وہاں ہم سے کام کرا لے اور ہمارے جانے کے ساتھ باطل ختم ہو اور حق آئے اللہ کے نبسِ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ اپنے ہاتھ مبارک سے وہ کبوتریوں اور وہ بت توڑ رہے تھے جو مکہ والوں نے وہاں رکھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی آپ کی زبان پہ یہی آئے تھی کہ کل جال حق کو وضاحق الباطل میں اس بات کو بڑے رشک سے سنتی تھی اور پڑھتی اور میں کہتی ہوں اللہ تعالی ہماری بھی زندگی میں کوئی ایسا مقام آئے کہ زمین کے کسی ٹکڑے سے باطل جا کے حق آ جائے اب دیکھیے باطل نظریات جب عام ہوتے ہیں تو حق کی چوٹ اللہ کے کلام کے ذریعے جب وہاں پہنچتی ہے تو باطل جاتا ہے نا جتنا قرآن کا علم عام ہوتا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں ایک اچھی چینج آتی ہے تو اپنے لیے بھی اچھی سی دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی جگہ سے باطل کو مٹانے والے اور حق کو لانے والے بن جائیں ون و نزل المن القرآن اماں خ و یہ قرآن جو ہم پر یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور احمد ہے ہاں ظالموں کو بجس نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب بھی خوب جانتا ہے یہ تھی آیت نمبر ایٹی سے ایٹی فور سے چوراسی اس کا عنوان کیا ہے یہ قرآن دلوں کے لئے شفا اور دوسرا عنوان لکھیں گے ہر بندہ اپنی سوچ پہ مطمئن ہے یہ دو بہت بڑی حقیقتیں قرآن میں شفا ہے رحمت ہے بیماریوں سے روحانی نفسیاتی اور اخلاقی لیکن ایک نفسیاتی بیماری جس کا تذکرہ آگے کر دیا گیا اور وہ کیا کہ ہر بندہ جس بات پہ خود چل رہا ہوتا ہے اس کو بس وہی ٹھیک لگتی ہے نہ کسی ایک کی سوچ ٹھیک ہو سکتی ہے نہ کسی کے نظریات ٹھیک ہو سکتے ہیں بات وہی ٹھیک ہوگی جو اللہ کے کلام اور نبی کی سنتوں کے مطابق ہوگی تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ذہنی سانچے کو اس قرآن کے تابع کر دے نہ کہ ہم اپنی سوچوں کے تابے اس کلام کو کرنے لگیں وہ یا سلونا کا انے روح کلے روح مینمری ربی یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا عمل دیا تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سرو کر لیں پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آئے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے ان کے مثل لانا ناممکن ہے تو گویا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دیں مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے انہوں نے کہا ہم آپ پر ہر ایمان نہیں بچنا ایٹی نائن پر رکیں گے یہ تھی آیت نمبر ایٹی فائیو سے ایٹی نائن پچاسی سے اناس اناسی جی انانوے پچاسی سے انانوے ان آیات کا عنوان ہے روح کی حقیقت روح کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے تین معنوں میں روح اسپرٹس کو کہتے ہیں جو انسان کے جسم میں آتی ہے تو جسم کا یہ بت آباد ہونے لگتا ہے مٹی کا بت روح کے آنے سے آباد ہونے لگتا ہے اسی طرح روح کا لفظ جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا کیونکہ یہی روحیں پھنکتے تھے اور جبرائیل علیہ حضرت کی پیدائش انہیں سے ہوئی دوسرا یہ کہ وہی کو لانے والے بھی یہی تھے تیسرا لفظ جو وہی روح کے لیے استعمال ہوا وہ وہی ہے یہاں وہی معنی بنتا ہے کہ جس طرح جسم کے اندر روح پڑتی ہے تو جسم آباد ہوتا ہے اسی طرح وحی الہی کی روح جب انسانیت کے اندر آتی ہے تو انسانیت زندہ ہونے لگتی ہے جو لوگ اس قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم ایسا کلام لے آؤ اگر تم لانا چاہو لیکن یہ ہمارا حکم ہے اور یہ تینوں چیزیں دیکھیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں جسم میں روح کب آتی ہے جب اللہ چاہتا ہے جتنی مرضی ماں باپ کوشش کرتے رہے بچہ نہیں پیدا ہوگا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو پھر اسی طرح کہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے تو اللہ نبی کو مزہ آتا تھا لذت ملتی تھی کیوں نہ آئے جو شخص جس ذات سے کے ذریعے سے کلام ملتا ہو اس کو دیکھنا اس کو ملنا بھی انسان کو اطمینان کا ذریعہ بناتا ہے انسان کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے بات لیکن جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آتے تھے تو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمائش کی کہ جبرائیل اب جلدی جلدی آیا کریں یعنی میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ملوں تو اس پہ یہ بات آ گئی کہ نہیں یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اسی طرح وہی کا سلسلہ بعض دفعہ اللہ کے نبسِ وسلم اور ایسا خاص طور پہ ہوا ایک موقع پہ کہ آپ سے کچھ سوال پوچھا گیا آپ نے کہا اچھا بھی میں کل بتا دوں گا آپ کا خیال تھا جبرایل آتے تو ہاں ہی ہے میں پوچھوں گا ان شاء اللہ نہیں کہا وہ اللہ تعالیٰ نے جبرایل کو روک لیا پھر کتنے دن تک وہی نہ آئی اور جب آئی تو صورت کا حق میں آپ ان شاء اللہ اس کی آیت پڑھیں گے تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کا اترنا بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے کلام کو پڑھانے یا بتانے کے لیے بھیج دے یہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جسم میں روح کا ڈلنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور یہی چیز جو ہے روح کے بارے میں اس کے علاوہ جو انسانی جسم کے اندر روح ہوتی ہے یہ کیا ہے اللہ کا حکم کن فیا کون مٹی کا بت ہوتا ہے اللہ اس میں کن کہتے ہیں جان پڑ جاتی ہے اور کن کہتے ہیں روح جو ہے جسم سے نکل جاتی ہے پھر آگے فرمایا پھر نشانیوں کی بات ہے اب آپ دیکھیں گے پھر لمبی لسٹ ہے ان کے مش... ان کی جس کو کہنا چاہیے فرمائشوں کی کیا و کالن منالاکتہ تفچرالنا مینلا اور دیمبوا انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باق ہو کھجوروں انگوروں کا کھجوروں کا اور انگوروں کا اور اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے یا آپ خود اللہ خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں یا آپ کے لیے یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا بما منن نا سیوں من لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی چیز صرف یہی چیز ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا اللہ نے ایک انسان ہی کو رسول بنا کر کیوں بھیجا آپ کہہ دیں اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیج دیتے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے اور وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ راخ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اندھے منہ حشر کریں گے اللہ اکبر در حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے یہ ہے ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے کیا پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے یہ تھی آیت نمبر نائنٹی سے نائنٹی ایٹ اس کا عنوان لکھئے نا ماننے کے سو بہانے پوری آیت ایک ہی تھیم پہ گھوم رہی تھی اور وہ کیا کہ مطالبے مان رہے تھے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان مطالبوں کو پورا کر کے ان کی بات پہ آسمان سے کوئی نہ کوئی نکل آئے کوئی نہ کوئی نشانی اتار دے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ نکالا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ کسی کو پتلی تماشا دکھا کر ہدایت کی طرح بلایا جائے دیکھیے جو دین نشانی اور موجزات کو دیکھ کے آتا ہے نا وہ اوپر اوپر رہتا ہے یہ جیسے جیسے آپ کسی کو کوئی اس کا کوئی ایک ٹرک دیکھ کے کمال دیکھ کے تھوڑی دیر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے پھر اس کا اثر چلا جاتا ہے کلام کا جو موج جو دلی دل پہ اثر ہوتا ہے نا جو دین دلیل کے راستے دل کے راستے آتا ہے نا وہ دیرپا ہوتا ہے جس چیز کو آپ کا دل مان جاتا ہے نا اس کے بارے میں کہ یہ ٹھیک ہے پھر آپ اس چیز سے جم جاتے ہیں وہ چیز آپ ہمیشہ خریدتے ہیں جس کی کوالٹی آپ کو اچھی لگتی ہے لیکن کسی کا ایڈورٹائزمنٹ یا کسی کی صرف آپ دیکھیں کہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کے کوئی چیز آپ خرید لائیں لیکن بعد میں کیا ہوگا جی وہ چیز کیا ہوگی کہ آپ بعد میں دوبارہ نہیں لیں گے شاید آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ایک چیز ہے بڑی چمکتی بھدکتی ہوئی ایڈورٹائزمنٹ دیکھی آپ وہ پروڈکٹ خرید کے لے آئے اب آپ نے خرید لیا اب دیکھا وہ کوالٹی تو تھی نہیں اگلی دفعہ آپ لیں گے نہیں لیں گے نا دوسری صورت ہے کہ آپ کسی چیز کی حفاظت دیکھ کے اس کو اپنے گھر میں لاتے ہیں تو آپ ہمیشہ لائیں گے نا بالکل یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو پمپ اینڈ شو گلیمرس دین دیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی کو ایک بہت بڑا ہیرو بنانا چاہتے تھے جو کہتے تھے یہاں پہاڑ پہ چش چشمہ نکل آئے یہاں آ جائے تو کہا یہ دین ایسا نہیں کہ پتلی تماشے دکھائے جائیں یہ دین تو دل کو ٹچ کرتا ہے اس سچ کو مان کے تم نہیں آتے تو نہ بیٹھو اگر تمہیں ایسے موزے مانگنے ہیں تو دیکھو موزے مانگنے والے کبھی بھی مانگ کے بھی نہیں آتے بعض ضوابط کی لوگ مطالبے کرتے ہیں اچھا یہ ہوگا تو پھر ہم کریں گے یہ کام یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا جنہوں نے کرنا آتے وہ بغیر کسی مطالبے کے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی یہ بات بیان کر کے ہم سب کو یہ قانون دے دیا کہ ہدایت آنے کے بعد لوگ دین سے جب رکتے ہیں نا تو اس کی وجہ وہ خود ہوتے ہیں نہ کہ اللہ کا دین ہے بعض اب آپ کہتے ہیں ہر ممکن طریقے سے تو کسی کو بلا لیا وہ کیوں نہیں آتا اب یہ بھی مان لی ان کی بات یہ بھی مان لی یہ بھی مان لی تو پھر ایسے لوگوں کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تاکہ وہ مزید سوچ سکیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس چیز میں لا سکے اولم ژ یر اللہ خلق سماواتی ولرد کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبے سے یکسر خالی ہے لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں کہہ دیجیے کہ آپ بالفرض اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن بھی جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل ہم نے موسا کو نو معجزات بالکل صاف صاف فرمائے تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسا میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے موسیٰ نے کہا یہ تو تجھے علم ہو چکا کہ آسمان و زمین کے پروردگار نے ہی یہ موضے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد تباہ و برباد کیا گیا ہے آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ سر زمین پر تم رہو سہو ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے جائیں گے اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ تتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے یہ تھیں آیتیں ایک سے جی یہ تھی آیت نمبر نائنٹی سے بیسکلی میں ٹاپک صرف دیکھنا چاہ رہی تھی جی جہاں تک ایک ٹاپک ہے میں وہاں تک بولوں گی اگر آیتیں زیادہ بھی پڑھ لی ہیں تو ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیں گے جی یہ تھی آیت نمبر نائنٹی نائن سے ون زیرو فور ان کا عنوان ہے ایک بار پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ صورت کے آغاز میں اپنے بنی اسرائیل کی تاریخ کی کچھ باتیں سنی بیچ میں وہ سارے عروج و زوال تھے جس کی وجہ سے قوموں کا اقتدار ایک سے دوسرے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اب آخر میں دوبارہ بن اسرائیل کے ناتے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرانہ یہ امت مسلمہ کے اوپر ایک گہری چوٹ ہے کہ دیکھو اگر پچھلوں نے نہ مانا ان کے ساتھ جے ہوا آج تم محمد رسول اللہ کو نہیں مانو گے تمہارا یہی حال ہوگا کل کسی نے موسی کے اصا کو نہ مانا اور جد بیزا کو نہ مانا اور اگر آج تم اللہ کے اس کلام کو نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا اور واقعی آیات پڑھ کے مکہ والوں کے دلوں پہ چوٹ تو پڑتی تھی یہ الگ بات ہے کہ پھر بہت سارے لوگ اس کے بعد پی نہ سمجھے آخر میں اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ناتے سے توحید کو بیان کرتے ہیں کیا و بالحق کی ہو نسل اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے آپ کہہ دیجیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وہ اقول و نہ ان کا نواد و ربینہ اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کی آجزی اور خوشی اور خدو بڑھا دیتا ہے خلید اللہ عبید الرحمن کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں نہ تو, تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ بلکہ ان کے درمیان کا راستہ تلاش کر اور کیا کہو وکل وَلَمْ یق القو شریک فِي ملک <الْمُلْك> اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک اور ساج ہی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو اور اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے اللہ حب. یہ تعایت نمبر 105 سو پانچ سے 111 105 سے 111. اس کا عنوان ہے قدر والوں کو اس دین کی قدر ہے بنی اسرائیل کے تذکرے میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کہ جو اس کلام کی قیمت پہچان لیتے تھے اشارہ ہے ان چند یہود کی طرف جو مسلمان ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ہر اندھیرے کے اندر کوئی نہ کوئی روشنی کی کرن ضرور رکھتا ہے کہ جہاں سب نے جھٹلایا وہاں کچھ لوگ جو تھے وہ ماننے والے ہو گئے اور ایسے لوگ پھر اس قرآن کو سن کے جھک گئے مان گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سینوں کو کھول دیا سورت کا اختتام بڑا خوبصورت ہے اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو سورت کا آغاز تھا سبحان اللہ سے سبحان الرزی سورت کا آخری لفظ کیا ہے کبر ہو یعنی اللہ اکبر اور اگلی صورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ ہر الرحیم الحمد للہ انزل ابدی ہل کتاب ولم لہو او جا الحمد کے لفظ کیا دیکھا سبحان اللہ الحمد اور اللہ اکبر یہ جو آخری آیت صورت کی اس کو آیت عزت بھی کہتے ہیں یعنی اس کے بارے میں چند روایات آتی ہیں جو کہ بہت اسٹرانگ تو نہیں لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ آج جو ہے واقعی اللہ تعالیٰ نے تکریم اور عزت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوری صورت کے معنوں پہ اور اس کے مفہوم پہ غور کرنے والا بنا دے اور واقعی اس کے اوپر سبق لینے کے لیے فرد سے زیادہ امت کو سوچنے کی ضرورت ہے یہ پوری صورت جو تھی خاص طور پہ امت مسلمہ کو بنی اسرائیل کی تاریخ سے سبق لے کر اپنے لیے نئے راستے منتخب کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ان کے نقش قدم پہ مت چلو کہ جو آج خود بھی دنیا میں نیست و نابود ہیں آج دیکھیے کہ امت مسلمہ کتنا کثرت سے قرآن پڑتی ہے آج بھی آپ دیکھیے کہ ہر مسجد میں تراوی کے اندر ایک دفعہ تو قرآن پا ختم ہوتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ صرف سورب بنی اسرائیل ہی آج کے دور میں ان معاشروں میں رہنے والے لوگوں کو پڑھا دی جائیں کہ جہاں بہت زیادہ انٹریکشن ہے ان قوموں کے ساتھ تو تبدیلی آ سکتی ہے اللہ کرے کہ اس شعور کو بیدار کرنے میں ہم اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال سکیں اور بڑی خوبصورت صورت بڑی محبت سے شروع کرتے ہیں صورت الکحب انتظار ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل على ولم الحمد للہ اللہ صورت کہوف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ہر جمعے کو اللہ کے نبس وسلم پڑھا کرتے تھے بہت ساری اس کی روایات ہیں جن کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور بھی ہوتا ہے اور اصل میں نور کیوں ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا تھیم بتا دوں تو آپ پھر اس سوچ سے اس کو سنیے گا کیونکہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے صرف وظیفے کے طور پہ پڑھنا اور وہ لوگ جو ہر ہفتے صورت کو پڑھتے ہیں وہ اس کے مین میسج کو نہیں سمجھتے اس صورت میں مٹیریلزم کا خاتمہ ہے آج کے دور کا سب سے بڑا بت مٹیریلزم ہے مادہ پرستی تین واقعات اس صورت میں پیش ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ تینوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ہی بڑائی کو ثابت کرتا ہے اور یہ بھی صورت انہی آیتوں میں سے تھی کہ جو مکہ والوں کے مطالبے پہ نازل ہوئی تھی ایک موقع پہ انہوں نے اللہ کے نب کچھ مطالبات کیے تھے کچھ اس میں باتیں تھیں تو اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں ہم سب ان آیتوں کو سنتے وقت ضرور اس کی ایک ایک آیت کے ترجمے پہ غور کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان اس صورت کو ہر جمعے کو پڑھنے کی دعوت دی اور انشاءاللہ اس کے بعد اب جو بھی جمعہ ہماری زندگی میں آئے گا اس وقت جب آپ اس صورت کو پڑھیں تو ضرور ہی صورت کا پیغام دیکھیں گے کہ یہ ہم سے کس تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کثر باقی نہ چھوڑی بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اسے اپنے پاس سے تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے وہ یونزر الزینت و نظیر الزین قالخ اللہ مل بیہی من علم در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے اور یہ نرا جھوٹ بول رہے ہیں یہ تھی آیت نمبر ایک سے پانچ اس کا عنوان لکھیں گے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آخری کتاب بھیجی قرآن پاک کیا ہے آج کی زبان میں آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پرانی کتابوں کا نیو ٹیکسٹ نیو ٹیکسٹ نیو ایڈیشن نیو ماڈل لیٹسٹ ورژن آف دی آل ہولی بکس ایک دفعہ کسی کرسچن سے بھی میری بات ہوئی تو میں نے اس کو یہی بات سامنے رکھی تھی کہ دیکھیں آپ ٹی وی کون سا خریدتی ہیں جو لے ٹیسٹ ہو کمپیوٹر کون سا خریدتی ہیں جو لیٹسٹ ہو ہر بندہ چاہتا ہے اس کے اس گاڑی بالکل نیو ماڈل کی ہو تو قرآن پاک کیا ہے یہ پچھلی تمام کتابوں کا مجموعہ جو چیزیں نکالنی تھی وہ نکل گئیں جو رکھنی تھی وہ رکھ دی گئیں جو اضافے کیے لوگوں نے اس کو قرآن پاک نے کھول کے بیان کر دیا آج اگر کسی کو بہت شوق بھی ہے نا تورات اور انجیل پڑھنے کا تو اس کو قرآن پاک دے دیں کیونکہ قرآن پاک میں وہ ساری آیتیں موجود ہیں جو تورات میں درست تھیں اور آج بھی ویلڈ ہیں اور انجیل کا بھی پیغام اس کے اندر محفوظ ہے ہمیں اس میں کتنی اپنے لیے خوش قسمتی تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتنوں میں ڈالے بغیر ایک سیدھی کتاب دے دی ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر ہم کسی ایسے گھر پیدا ہو چکے ہوتے جو اسلام کی شمع سے دور ہے کیا ہمارے پاس قرآن کا اتنا علم ہے کہ ہم اس کو سیکھ کے سمجھ کے دین کی طرف آتے کہ ہمیں اسلام سے یہ محبت ہے بالکل رسک تھا نا خطرے پہ تھے تو اللہ نے جو بڑی پیاری کتاب ہمیں دی اب اس کتاب کا مقصد ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے اور وہ کیا کہ لیونزر با سنشدیدہ یہ کتاب انسان کو سیدھا کر دیتی ہے ان آیت میں کتاب کے خوبی کئی ہی مائع یہ قیم ہونا ہی اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کو سہارا دے گی جب ٹیبل خود ہی ٹیڑا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر آپ کچھ رکھ نہیں سکتے یہ کتاب وہ میزان دیتی ہے جس کو آج کے دور میں آپ لوگوں کی ترقی کے لیے پیش کر سکتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کو اس کی قدر ہو جائے آگے اب اللہ کے نبی کے دل کی وہ تڑپ جس کا جو ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ ہے کیا فلا اللہ کباخن ساری ملم یوں منو بحاظ یا صفا پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر لیں گے انا جال نما دزی ن تعلیم و عملہ بے شکروئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہم انہیں آسما لیں گے کہ ان میں سے کون نیکمل کرنے والا ہے وہ ان لجا نما علیہ خا سیدا اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان بنا کر رکھنے والے ہیں ایت, آیت نمبر سکس ٹو ایٹ اس کو عنوان لکھیے دنیا کی دل فریبیاں آرضی ہیں دو باتیں ہیں ان تین آیتوں میں پہلی اللہ کے نبی کی سچی تڑپ آپ اس آیت کو ہائی لائٹ کیجیے نفس کا بخا ذبح کی طرح ہوتا ہے ذبح کرتے ہیں نا کسی جانور کو اسی طرح بخا ہوتا ہے اللہ کے نبی کے دل میں اس کی اتنی زیادہ تڑپ تھی کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس بات کو مانتے نہیں اور حاض الحدیث کیا ہے یہ بات قرآن توحید کیا ہمارے دل میں بھی یہ تڑپ ہے سچ بتائیں سچ سوچیں اپنے آپ سے سچ بولیں کہ مجھے جو دل کو غم لگے میرے دل کو جو غم لگے میں کیا ان غموں میں اولاد مال گھر شوہر بیوی بچوں کے غم کے علاوہ یہ غم بھی ہے کہ نہیں کہ لوگوں کو اس کتاب سے جوڑنا ہے لوگ ایمان کے بغیر جا رہے ہیں دنیا سے کبھی کوئی نان مسلم فوت ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو بڑا شہرت ضابطہ ہوتا ہے تو میرے دل میں ایک حوق اٹھتی ہے میں کہتی ہوں کہ اس کو کسی نے نہیں بتایا ایک دفعہ مجھے کوئی ایک بہت اولڈ لیڈی ملی کسی ہسپیٹل میں تھی یا کیا تھی میں دیکھنے گئی کسی کو تو وہاں تھی نائنٹیز میں ہوں گی چھری پڑی ہوئیں اور اس طرح کی بات تو میرے دل سے ایک دم جیسے کہتے ہیں نا بندے کا دل پسیجہ میں کہ... میں نے سوچا ایک صدی کے قریب ہو گیا اس کو دنیا میں ہوئے اس کو نہیں ملا یہ پیغام کے لا لاخ اللہ کسی لمحے دنیا سے چلی جائے گی اب کوئی اس تک نہیں پہنچا یہ تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کب پیدا ہوتی ہے جب اپنی ذات سے اوپر ہو کے سوچتے ہیں اور یہ کب پتہ چلتی ہے جب دنیا کی حقیقت کھلتی ہے اس آیت کو ہائی لائٹ کیجیے کہ بھائی نلجائے لونالئی ہنس دن جو روزہ ہم ایک دن اس ساری زمین کو مٹی بنانے والے ہیں چٹیل میدان بنے گا یہ بڑے بڑے گھر ختم ہو جائیں گے یہ ٹیلے ٹپے سب ختم ہوگا دنیا میں آنے کا مقصد بتا دیا کہ لینا بلوبا ہم یو ہما اخسن عملہ آپ نے کبھی ایک ماں کو دیکھا ہے جو بچے کو بڑے پیار سے کھلونا دلاتی ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ یہ کھلونے پا کے بچہ مجھ سے محبت کرے گا میری اور قدر کرے گا کیونکہ میں نے اس کی خواہش پوری کی ہے لیکن اس کے برعکس معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ اسی کھلونے میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ ماں اس کو کھانے کے لیے بلاتی ہے تو وہ نہیں آتا ماں اس کو سونے کے لیے بلاتی ہے وہ نہیں آتا ماں نہلانے کے لیے بلاتی ہے وہ نہیں آتا کیوں کہ وہ اس کھلونے میں مگن ہے آپ کیا کہیں گے اس بچے کو بچ ہے نا اس کا بچپن ہے نا ماں غصے میں پکڑ کے اس کا کھلونا چھپا دیتی ہے کہ جاؤ آپ دیکھتی ہوں کہاں سے لاتا ہو یہی ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ نے ہمیں یہ جو دنیا کی نعمتیں دی تھیں نا کیوں دی ان کو پا کے دینے والے کے مزید شکر گزار بن جاؤ اور ہمارا حال کیا ہو گیا کہ انہی چیزوں میں کھو کے اب کہتے ہیں کہ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر ان نعمتوں میں اتنے مصروف ہیں کھیل کھلونوں میں ان گھر گھروں میں اس دنیا میں کہ اب کہتے ہیں اللہ ہمارے پاس تیرا وقت ہی نہیں ہے ذرا اس آیت پہ تدبر کیجئے گا بعد میں آیت نمبر ایٹ پہ کہ ایک وقت آئے گا سب چٹیل بن جائے گا اپنے گھر کو ذرا تصور میں لائیں کہ بلڈوزر پھر کے بالکل صاف ہو گیا اور یہ کائنات کے ساتھ ہونے والا ایک دن وہی بچے گا جس نے آگے کچھ بنا لیا ہوگا اب یہاں سے آگے اسخابے کہو کا قصہ ہے اس کے اندر سے بہت سارے سبق انشاءاللہ ہم اپنے لیے خس کریں گے اور اسی وجہ سے صورت کو صورت القحف کہتے ہیں ام ہنسب تن اسقابل کافی برقیم کا نمینہ یاتینہ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی سمجھ رہا ہے ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے پھر ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھا ہے ان کا صحیح واقعہ ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے نا ممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارے اگر ایسا کیا گیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان کی خدائی کی کوئی د... ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹ افطراء باننے والے سے زیادہ ظالم کون ہوگا جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور محبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا آپ دیکھیں گے کہ سورج بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو چھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائی جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راس پر ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کار ساز رہنما پا سکیں آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے خود ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے اللہ اکبر ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوا تھا اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے روپ سے آپ پر دہشت چھا جاتی اسی طرح ہم نے ان کو جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں ایک کہنے والے نے کہا کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے انہوں نے جواب دیا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے اب تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی دے کر شہر بھیجو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے ہم اس میں ہم اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بہت اختیار اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے وہ قزال کا اور ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں جب کہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ علم ہے جب, جب لوگ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے کچھ لوگ تو کہیں گے کہ صحابے کا ہفتین تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا کچھ کہیں گے پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں کچھ کچھ کہیں گے وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا تھا آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری قسم کی گفتگو کریں اور ان میں سے کسی کے بارے میں بھی پوچھ گچھ نہ کریں اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا چاہیے کہ میں اسے کل کر لوں گا مگر ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے اور جب بھی اور جب بھی بھولے تو اپنے پروردگار کی یاد کر لے اور کہتے رہنا چاہیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کر دے گا مجھے میرا رب اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے و لبی صوفی کافی صلاسمیت یہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور نو سال اور زیادہ گزرے آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے آسمان اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا یہ تھی آیت نمبر نو سے چھبیس نائن ٹو ٹوینٹی سکس اس کا عنوان لکھیے ایمان کے تقاضے گھر کے آرام سے نکال کر غار میں لے آیا بہت خوبصورت واقعہ اور ایک بندہ مومن کو اس واقعے پہ ضرور غور کرنا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کیا سکھا گئے اصل میں یہ کلامتی واقعہ ہے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو یہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا وہاں ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں شاید آپ نے ہسٹری میں پڑھا بھی ہو اور بہت سارے لوگ ان کو سیون سلیپرز کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ کہہ لیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت پہ کچھ لوگ جو, جو جوان تھے یوتھ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو حضرت زید رضی اللہ عنہ ہو اور حضرت بلال وغیرہ انہوں نے اللہ کے نبِ وسلم کا ساتھ دیا تھا نا اور اسلام کی وجہ سے بہت مشکلات ان کو دیکھنی پڑی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر تبدیلی کر کے ایک مشرک بادشاہ حکمران ہوا بڑے لوگ جو تھے نا اس وقت کے جو ماشاء اللہ تھرٹیز اور فورٹیز آج کے حساب کے یا اس سے بھی اوپر کے انہوں نے اس بادشاہ کی ساری شرطوں کو مان لیا یہ سوچ کے کہ کیا کریں اب ہم مجبور ہیں لیکن یہ آٹھ نو دس لوگوں کا ایک ینگ گروپ تھا یوتھ گروپ تھا انہوں نے اس بادشاہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بادشاہ کے دین سے کمپرومائز کرنے کی بجائے حق بات کی نتیجہ کیا نکلا کہ بادشاہ جو تھا وہ ان کا دشمن ہو گیا اس نے ان لوگوں کو پکڑنے کا حکم دیا یہ وہاں سے نکلے اور غار میں چھپ گئے اصل میں یہ واقعہ اور سیرت اگر آپ ساتھ ساتھ لے کے جائیں تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے پیچھے ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ کے نبسِ سلم کو ہجرت کی اب نوید سنائی جا رہی ہے کہ اب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں اب یہاں صحاب کہاو کی ہجرت کا واقعہ سنا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہے کہ دیکھو وہ اپنا سارا آرام گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے غار میں آ کے پڑ گئے تو بتاؤ کیا تم انہی گھروں کی محبتوں میں پڑے رہو گے کیا تمہارا حال کیا ہوگا کہ تم ان چیزوں کو اپنی کمزوری بنا کے انہی کے ساتھ رہو گے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر غار کے اندر جن مختلف چیزوں کا شکار کیا تھا اپنے ترجمے میں پڑا ہوگا اللہ نے ان کی کروٹیں بدل دی اپنے عباس کہتے ہیں کہ اگر کروٹیں اللہ نہ بدلتا تو ان کے جسموں جسموں کو مٹی کھا جاتی اور میں تو کہتی ہوں کہ اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو کبھی میوس نہیں کرتا یقین کریں ہمارا کام صرف قدم بڑھانا ہے مدد اللہ کی ہے اللہ نے سورج کو ان کا تابع کر دیا کتے کو ان کا محافظ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا دن دھوپ نہیں لگنے دی کہ جل کے نہ رہ جائیں اور بالکل سورج ان سے مختلف رخ پہ نہ ہوا کہ جس کی وجہ سے سردی کی وجہ سے مر جائیں اللہ نے بادشاہ اور ان کے دلوں میں ان کا خیال تک نکال دیا جس خوف کے ساتھ یہ نکلے تھے اللہ نے اس خوف کو بالکل باطل کر دیا اور کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا کہتے ہیں یہ ان لیڈس میں سے تھے بڑے گھروں کے لوگ تھے اور اس سے ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ ان لیڈز ہوتے ہیں نا جو تین قسم کے لیڈز ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ لوگوں میں جرت ہوتی ہے دیکھیے کانفیڈنس تھا نا جس کے اندر کچھ جس کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہوگا تو چلیں جی کوئی بات نہیں کام ہو جائے گا اور جس کے پاس بیچارے کے پاس پیسے نہیں وہ دب کے بات کرتا ہے اچھا دیکھتے ہیں سوچتے ہیں جب کسی معاشرے کے ان لیڈز جو اللہ کے نفس وسلم کے دور کے بھی ان لیڈس تھے اور حضرت عیسیٰ کے دور کے یہ تھے ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے نا تو یہ دوسروں کو بھی منوانے لگتے ہیں اور واقعی یہ جرت سے نکلے اور اللہ نے ان کو کتنا عرصہ سلائے رکھا واقعہ تو بالکل واضح ہے اس کو تو دہرانے کی بات نہیں لیکن عمل کی باتیں اس میں یہی ہیں کہ اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو رسوا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص وقت تک سلائے رکھا لوگوں کو گھروں کے نرم بستروں پہ بھی نیند نہیں آتی اللہ نے ان کو غار کی پتھریلی زمین پہ آرام سے سلا دیا یہ اطمینان ہوتا ہے حق کے ساتھ چلنے کا کہ بندہ گالیاں کھا کے بھی بے نہیں ہوتا اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو تسلیاں دلائی جا رہی ہیں کہ دیکھو اگر آج تمہیں اللہ کے نبی کے ساتھ مشکلیں آ آ رہی ہیں تمہارے اوپر تو یاد رکھو کہ تمہیں ایک وقت آئے گا آسانیاں بھی ملیں گی پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے سے جو سیکھی کیا ہے کہ یہ دلیل پہ جم گئے اللہ نے ان کے یقین کو بڑھا دیا ایمان کب بڑھتا ہے جب آپ کا دل جو سچ کہے اس پہ آپ جم جائیں اور حق کے بڑی کوئی چیز نہیں جو دلیل کے طور پہ آپ کی زندگی میں آئے پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ یہ لوگوں سے کٹے تو رب سے جڑے ہم کہتے ہیں ہم لوگوں سے بھی نہ کٹیں اور رب سے بھی جڑ جائیں یہ کبھی نہیں ہوا آپ جب سیڑھی پہ چڑھتے ہیں نا کبھی آپ لیڈر پہ چڑھے ہوں تو ذرا امیجن کیجئے آپ ایک ڈنڈی ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا پھر جب تک نیچے والی چھوڑتے نہیں آپ اس سے اگلی نہیں پکڑ سکتے جو لوگ ایک چیز چھوڑنے سے ڈریں وہ اگلی کبھی نہیں پکڑ سکتے پچھلا قدم اٹھتا ہے تو پھر آگے جاتا ہے نا تو اللہ کے راستے میں جانے کے بھی یہی مرحلے ہوتے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید بڑھانا چاہتا ہے اور پھر اللہ ان کو کیسے راستے دکھاتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں دکھے نتیجہ کیا نکلا اللہ نے ان کا نام کیا تک کے لیے قرآن پاک میں رکھ دیا پھر اگلی چیز اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی حفاظت کا انتظام کیسے کرتا ہے کتا غار سے باہر تھا اس واقعے کو سن کے ایک دفعہ ایک ینگ بچیوں کی کلاس ہی وہ کہیں گی اوکے کے لک ایٹ دس کہ ہم وی کین کیپ دا ڈاگ ہم کتا رکھ سکتے ہیں تو میں کہ یو سی کہ دا ڈاگ واز آؤٹ سائڈ دا وہ گھر کے باہر تھا گھر کے اندر نہیں تھا لیکن اب دیکھیے کہ اللہ مخلوقات کو جانوروں کو اور ایسی چیزوں کو بے جان چیزیں جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت میں لگا دیتا ہے صرف یقین کریں کہ ہمارا کام نیت کرنا ہے پھر اگلی بات جو پتہ چلی کہ حلال کھانے کی اہمیت اتنے سال فوت ہو کے جاگے لیکن طبیعت سے حلال کا تصور نہیں ختم ہوا یہ نہیں کہا جاؤ جلدی سے کھانا لے آؤ کیا کہا کہ جا کے پاکیزہ لانا ہمیں ذرا بھوک رکھ جائے ہم کہتے ہیں جو ملتا لے آؤ وہ گندے دہی بڑے ہی لے آؤ پیٹ بھر جائے یاد رکھیے جس جو قوم کھانے پینے کی کیئر نہیں کرتی نا وہ قوم کبھی بھی اپنے اعمال کی بھی حفاظت نہیں کرتی اسی تو ہمارے مذہبی وادات میں کتنی پلیشن ہے اس وقت آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں پھر اگلی بات کیا پتہ چلی اس کے اندر کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں جو ایک دفعہ خالص دل دل سے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا پھر اگلی چیز ہمیں اس سے پتہ چلی اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرے گا یہ بھی چیز اس دور کی ایک بحث بن چکی تھی اس سے ان کا دل خط بدل چکا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے وہ بھی کر دیا پھر اگلی چیز اس سے ہم نے سیکھی کہ قبروں پہ مسجد بنانا جائز نہیں ہے انہوں نے خواہش کی اور اس دور کا رواج تھا آپ کہتا ہے کہ دین عیسائیت میں یہ تھا کہ جب ان کا کوئی بڑا فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیتے تھے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں اس پہ اس منع کیا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جو اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو مطلب مسجد بنا لیتے تھے کیونکہ عبادت اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس عبادت کے اندر ذرا سا بھی خلل پسند نہیں کرتا اگلی چیز اس واقعہ سے جو ہم نے سیکھی وہ کہہ کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے کسی کام کو یہ کہنا کل کریں گے تو ٹھیک ہے آج حال کیا کہ انشاءاللہ کہنا اس بات کی دلیل بن گئی کس نے کرنا کوئی نہیں ہے ہاں یہ بھی ایک دین کے ریچولز کا مذاق اڑانے کے قریب کی بات ہے پھر اگلی چیز اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا چند دن اگر لوگ اس کے دشمن بن بھی جائیں تو بعد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں خود ہی ان کی محبت ڈال دیتا ہے آج آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بزرگوں کے نام پہ لوگ شر کرتے ہیں وہ اسی کی دلیل ہے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو قید تک کر دیا تھا لیکن بعد میں آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ آج لوگ ان کا نام لے کر ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حق کے راستے میں یہی استقامت دے وط ہی یہ لئی کم ان رب تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وہی کی گئی ہے اسے پڑھتا اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا اور آپ اپنے ساتھ ان کو رکھا کریں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں رضامندی چاہتے ہیں خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا جو چہرے کو بھون دے گا بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرامگاہ ہے یعنی دو اس کے برک انََ لزینہ منوا ملوث یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک مال کریں تو ہم یہ کسی نے کمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے ان کے لیے ہمیش کی والی جنتیں ہیں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے کیا خوب پتلا ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے اللہ اکبر اللہ ہمیں کر دے اس مستحق تو نہیں ہے اپنی رحمت سے کر دے یہ تیت نمبر 27 سے 31 ان کا عنوان لکھئے تم ان لوگوں کے ساتھ جمے رہو اللہ حق کو غالب کرے گا پیچھے ان لیڈز کی بات تھی تو ایسے ان لیڈز جب اللہ کے نبی کے دور میں تھے تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم آپ کی محفل میں آئیں گے اگر آپ بلال اور عمار اور اس طرح کے غریب لوگوں کو اپنی محفلوں سے اٹھا دیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دیں کہ آپ ان کی بات کے اوپر آ کر ان مخلص ساتھیوں کو اپنے سے دور نہ کرتے کہ جو بڑی محبت سے اللہ کے کلام کی طرف آتے ہیں جب بندے کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہوتی نا تو وہ انسانوں کے بڑے اور چھوٹے ہونے کو دیکھتا رہتا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے ہمارے یہاں ہم بھی ایک لفظ لوگ بولتے ہیں بڑے لوگ حالانکہ ان کے قد مجھے تو بالکل بڑے نہیں لگتے ہاں آپ کو لگے کبھی کسی کے قد بڑا تو بڑا کب کوئی بنتا ہے ان نہ کرم کم ان کا اللہ نے جنت اور جہنم کا تقابل کر کے دکھا دیا کہ اصل بڑائی کے معیار تو آگے جا کے دکھیں گے اس دنیا میں جو ہو رہا ہے بس وہ تو ایک آسمائش ہے اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے اسی پہ انشاءاللہ ہم اپنا آج کا سبق پورا کریں گے وطرب لحم ودربلحم مثلا رج العین جالنا الحدما اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ہم جن میں سے ہم جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی الغرض اس کے پاس میوے تھے ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اگر بال میں اپنے باغ کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے زیادہ بہتر پاؤں گا اس کے ساتھ ہی نے اسے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اپنے معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطف سے پھر تجھے پورا آدمی بنایا لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا تو انہیں اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اگر تو مجھے مال اور اولاد میں سے اپنے سے کم دیکھ رہا ہے بہت ممکن ہے کہ میرا رب تجھے مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی بجلی بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے اور یسب غمہ او غورا یہ اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے اور پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا یہیں سے ثابت ہوا کہ اختیارات اللہ بر حق کے پاس ہیں کہ اختیارات اللہ کے اللہ سبحان تعالیٰ كے پاس ہیں وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے یہ تھی آیت نمبر آیت نمبر 32 سے 44 22 سے 44 اس کا عنوان ہے قصہ دو باغ والوں کا بعض کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ دو لوگ تھے اور بعض کہتے ہیں یہ تمثیل ہے لیکن واقعہ بڑا خوبصورت ہے دنیا اور آخرت کا تقابل ہے وہ شخص جو آجیلا کا خیر آجیلا کا طلب ہے اور دوسرا جو آخرہ کا طلبگار ہے دونوں کی سوچ میں بہت گہرا فرق تھا ایک شخص ہے جو اپنی کمائی کو اپنی محنت کی کمائی سمجھتا ہے اپنا حق سمجھتا ہے دوسرا وہ ہے جو اس کو اللہ کی دین سمجھتا ہے ایک وہ ہے جو اپنے کاموں کو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اللہ کہہ کر اللہ پہ ڈال دیتا ہے دوسرا وہ ہے جو اپنے کاموں کو اپنے پلڑے میں ڈالنے لگتا ہے ایک وہ ہے جو دنیا کی نعمتوں کو پا کے یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ کبھی نہیں مٹیں گی اور دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے کہ میرا رب جس وقت چاہے ان چیزوں کو مٹا دے ایک دنیا دار اور ایک دین دار کی سوچ میں یہی فرق ہے کہ دنیا دار اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آخرت کے لیے جیتا ہے وہ باقی رہنے والے کام کرنا چاہتا ہے اور ایک دنیا دار دین دار جو ہے یعنی جو دنیا دار ہے وہ سب کچھ یہیں پانے لگتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم سب کے بھی تو باغ ہیں نا وہ ظاہری باغ ہوں یا تمسیلی باغ ہوں کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ان چیزوں کو فنا ہونا کل علیہ فان جب یہ چیزیں باقی رہنی نہیں تو ہم اس میں اپنی محنتوں کو جو لگائیں لگائیں گے بھی تو وہ صرف چندن کی بات ہے اب دیکھیے کہ کسی کو اگر خبر ہو جائے کہ زمین کے کسی ٹکڑے کے اوپر کوئی تباہی آنے والی ہے تو کیا اس ٹکڑے کو وہ سو کی بجائے دس کا بھی خریدے گا نہیں خریدے گا تو اگر ہم دیکھیں تو صرف اگر دنیا کے لیے ہماری کوششیں ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ ہم اس زمین کے ٹکڑے پہ اپنی ساری محنتیں کر رہے ہیں کہ جو ایک وقت آئے گا قیامت کے زلزلوں میں سمندروں کے پانی کے اندر چلا جائے گا ان اللہ تعالیٰ ان واقعات اس واقعے کا جو اصل لبِ لباب ہے وہ اس سے اگلی آیتیں ہیں جس کو ہم اللہ کی توفیق سے کل کریں گے آج چونکہ سورہ بنی اسرائیل تھی اور آپ سب نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے کتنی باتیں تھیں کل ہم سکسٹینتھ پارا کریں گے لیکن انہی آیات سے شروع کریں گے اور خاص طور پہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہم سب کے لیے اس میں بہت سارے سبق ہوں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کتاب فرمائے اور ہمارے لیے ان باتوں کو حجت بنانے کی بجائے ہمارے حق میں حجت بنا دے سبحان ربی کا رب العزت اماں یسکون و سلام و نل المرسلین و الحمد رب العالمین اور اب سب نیا ٹائم نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ جو ٹائم آج کا تھا یہی رہے گا ہمارا کل سے بھی جزاک اللہ خیر وحسن و حسن یہاں سے کوئی بات ٹھیک ہاں جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک بس ابھی ہم چھٹی کرتے ہیں دعا پڑھتی ہوں لوگ جاتے ہیں تو اب یہاں سیٹنگ کر لیں جلدی سے جی سخان ربی کا رب عزت یمہ یسیفون وسلام المرسلین للمرسلین الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ